الحمدللہ نحمده و نسائنه و نسخفره و نوم نبی و نتبکلولد و نعوذ باللہ من شرور انفوسنا و من سیات عمالنا من یاد اللہ فلا مدللہ و من یدللہ فلا حدللہ و نشہدو ان لا الہ الا اللہ وعدہ وعدہ وعدہ وعدہ لا شریف لکھ و ان محمد عبدہ ورسیلہ صلی اللہ علیہ تبارکی ولی قرخان بھائی اللہ تبارک قرآن وامر الصلنام الرسول من جلالي دعاء باذن الله الله تبارك وتعالى في القران الكريم في القران الكريم الله وصادق الرسول من الشهيدين والشاكرين اللهم السلام علیکم السلام کے بار میں اپنے رب کی مدد اور پناہ چاہتا ہوں کہ وہ بات کروں جو اسے ناپسند اور وہ نہ کروں جو اسے پسند سمیر اس وقت دین کا بیان کرنا اور جو باطل نان چاہیل طریقے سے ابھرے ہوئے ہیں ان کا اس انفاد کرنا بہت ضروری ہے تو تھوڑے سے وقت میں یہ مقصد پورا نہیں ہو سکتا نہ بیان ہو سکتا ہے جس کو تیئیس سال اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب سے سچے اسلام کو تکمیل پر پہنچایا وہ تھوڑے سے وقت میں کیا بیان ہو سکتا لیکن میں کوشش کروں گا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 میں ملا کا ملاد نہیں بیان کروں گا میں ولی کا میلاد بیان کروں گا ایک صراط الزینہ انعام وہ اس سے میرے انعام والے لوگوں علی راہ مانگو کیونکہ سیدھے وہ ہیں سیدھے راہ پر اللہ قبارک تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا حدیث قرآن والا رہا اللہ نے فرمایا میرے انعام والے لوگوں علی راہ مانگو وہ سیدھے راہ پر اور کوئی بھی اللہ نے اللہ ہے نا قرب قیامتیاں او واضح ہوں گی اذان دیں گے کفر کریں گے اذان جو ہے نا شیطان بھاگ جاتا ہے رام پہ آسمان پر جائے اذان <Ambile> وہ ملا ہے اذان میسور نہیں ہے ارشاد اللہ من تو نہیں ہے اللہ الہ تو اللہ اللہ اے اے بولو گے تو بھائی اس بات ہوگا پہلے لبی بات کروں میں تو گمراہ اللہ نے تو فرمایا عالم والا رہا نا اللہ نے فرمایا مجھ سے انعام والے لوگوں والا راہ مانگو یہ سیدھے راہ پر ہیں یار بلامین تو نہ تیرے انعام والے العام اللہ علیہ نبی جی نہ صدیقی نہ شہادا و صحلحین نبی صدیق شہید ولیح والا رہا نی کہا گیا بائی جزید مسلمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے کئی سال میں علم پڑھا ہوں با اندر کرن آپ کو کیا بتاؤں بائی جزید کون سا ہمیں اپنے اسلام سے پتہ تو نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ولیہ میں ایک بائی پیدا ہوا شیخ عبد القادر دلانی گئے کہا شان دیکھی شان تو آپ کا بہت بڑا ہے لیکن میں سید ہوں اوپر شعر آ گیا ہر کیا رشد جمال ذات رہا اس کو سید جملہ موجودات رہا ابھی شعر مزار پر یہ لکھا ہوا ہے شیخ عبد القادر جینانی جس کو اللہ کی معرفت ہوئی وہی سید ہے نے فرمایا کیونکہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے زمانے اور اپنے زمانے سے بعد والوں پر فضیل پہلو پر نہیں ہے بھائی پہلے کے تو <تصف> <تصف> فرماتے ہیں علم کا سمجھنا اور علم پر عمل کرنا بغیر تعلق فقیر کے نصیب نہیں ہوتا سمجھ نہیں سکتا پڑھے گا سمجھ نہیں سکتا اس کی دو چار مثالیں میں آپ کو دوں گا مثالیں تو بہت ہیں میں نے کہا کسی نے سنی ہوگی کسی کے ملک جب تک لوگ اللہ نے جو فرمایا فوکرا کے ہاتھ پہ شعور تھا جب علماء کے ہاتھ ہے بے ایمان علما خود بھی مارے گئے اور قوم کو بھی ختم کر بات کر رشید نے اپنی بیوی کو کہا عالم اور فقیر کا فرق بیان کر رہا ہوں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو کہا کسی نے آپ امام شافی کے پاس کیوں جاتے ہیں آپ کے اتنا بڑے محدث ہیں دنیا آپ کے پڑھ کر حدیثیں بڑے بڑے عالم بن گئے تو آپ کیوں جاتے ہیں آپ نے فرمایا ہم ہیں پنساری وہ ہیں بخاری لے رہا ہوں مطلب فرمایا جن کی حدیث سے پڑھ کر پغر کرتے ہیں لوگ تو ہارون و رشید نے بیوی کو کہا دن چھپے تک میری بادشاہ سے تو بہر ہو گئی ٹھیک ورنہ تجھے طلاق اس وقت تیز رو سواری تھی گھوڑا اور بارہ گھنٹے لگتے تھے دن کھڑا تھا چھ سات گھنٹے دو سو عالم اکٹھا ہوا انہوں نے کہا یہ جا نہیں سکتی اس نے کہا میری بار شرط بہر ہو گئی نہ ہوئی تو تالاب اب یہ ہو نہیں سکتی کیونکہ گھوڑا ہے بارہ گھنٹے لگتے ہیں تیز رو چھ سات گھنٹے باقی ہیں اور دو سو علما اس وقت کے آج کے لاکھوں علماء ملا ان کی ڈوٹی سے نہیں ملتے امام آئے ابوانی پرحمت اللہ علیہ کی عورت پر دوسری نگاہ نہیں پڑی تھی ساری دنیا ساری زندگی میں عورت پر دوسری بار نگاہ امام ابو حنیفرحمت اللہ علیہ آخری زندگی میں دوسری بار نگاہ پڑ گئی تو رو تیرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت فرمائی فرمایا ابو حنیف تو میرے زمانے سے کوئی دور ہو گیا اس لیے تیری دوسری دفعہ نگاہ پڑ گئی وہ پرونی اولا کے قریب تھے ولی پکوڑے کر رہا ہے ماں دی روحانیت تو جمع رہی اب دو جگہ پکوڑے رکھے ہیں ولی لینے والا بھی ولی آ گیا اس نے کہا یار اس کا کیا بھاؤ اس نے کہا کال والے دو آنے چھٹا آج والے ڈیڑھ آٹا اس نے کہا یار یہ بات ہے پرانے دو آنے اور تازے ڈیڑھ آنے اس نے کہا یہی لے لے اس نے کہا لینے کا سوال نہیں ہے مجھے بات سمجھا اس نے کہا بزرگا یہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانات تک کے قریب بنے ہیں یہ ایک دن بعد بنے ہیں بنا ہے بھی معنی ہیں جس طرح کال بنے مجھ سے آج بان نہیں سکے یعنی وہ عالم قرون اولا کے تھے کروڑوں عالم, عالم ملاؤ ان کی ڈیوٹی سے دنی. دو سو عالم انہوں نے کا طلاق ہے زبیدہ خانہ امام شافی علیہ رحمت کے پاس گئی یاد رکھ ایسا واقعہ دن ایک گھنٹہ کھلا تھا آپ نے فرمایا جلدی تو میری مسجد میں بیٹھ گیا وہ بیٹھ گئی دن چھپا فرمایا جا تیرا نکاح بحال ہے اس میں جا جلدی آپ صاحب نے کہا کہ طلاق ہو گئی ہے پھر یہاں رہی ہے میرا نکاح بحال ہے تو گئے زبیدہ خانہ تیرا نکاح کیسے بحال ہے اس نے کہا امام شافی علیہ رحمت کے پاس جاؤ گئے امام شافی علیہ رحمت نے فرمایا ہارون رشید تیری بات تھی سپہر ہو گئی تھی مسجد میں تیری کوئی بات صحیح نہیں ہے یہ اللہ کی بات اب دوستوں نے تو مریض کو مار دیا ایک فکر نہیں پر رحمت اللہ علیہ کے وقت اور مکان پر چڑھ رہے وہ روکتا تھا باتوں پر نہیں چلنا وہ آگے وہ کہتا ہے ان اوپر والی پوریوں پر سیڑھی اوپر پیر رکھو تو تلاق نیچے والے رکھو تو بیٹھ گئی پوچھا تمام علماء نے کہا تلاش ہے کہ یا وہاں بیٹھی رہے یا اترنا تو ہے اس نے دونوں طرف پابندی لگا رہی ہے اس کے وہ رسائی مبو علی و رحمت اللہ کے پاس چلے گئے آپ نے فرمایا معمولی بات ہے اسے لکڑی کسی بھی پر اتر شرط پوری نہیں ہوگی تلاش نہیں ہوگی نہ ان پر جائے گا اسی طرح ایک کافر نے نہ ان روڑی اور علماء کے پاس چلا گیا اتنا کوئی اس کا مانا کیا ہے انہوں نے کہا بھڑو مومن کی سراست سے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے مانا بھی یہی ہے انہوں نے کہا کہ نہیں یہ مانا تو مجھے بھی آتا ہے کوئی ایسا مانا بتاؤ جو میری دماغ میں جگہ کر جائے میں کل ما پائے ہوں مانا تو یہی ہے سب معنی بھی یہی ہے سب कर काफिर اب وہ के जा پھر کر किसी پھر مایوس ہو کے جا رہا تھا کسی نے کہا فقیر بیٹھا اس پر سوال उस یار فقیر سب علما بکیر ہے اور علما ہے کہا, کہا اس کا اور علما وہ کیا فقیر بیٹھا تھا کہتا ہے وہ فقیر کتنا گل فراستہ نور اس کا معنی پتا میں نے تمام علما پھر ایسا مانا بتایا جو میری دماغ میں جگہ کر جائے میں کلمہ پڑھ لوں گا آپ نے سنا اچھا تو ہے کافر چادر اتار تین قمیص اتار نیچے تو نے کی نشانی پہنی ہوئی اتار دیس کا مانا یہ ہے وہ کلمہ کر دیا مختصر یہ فرماتا ہے ملا نہیں کہیں کہا یہ تو نہیں فرمایا کھوتا نہیں کہیں کہا آتا جب علماء کے ہاتھ آئے بہت سی مثالیں ہیں کہ محسوس فرماتے تھے ایک ملاد ملا فرساد حضرت کیا فرمایا ملاد بنائیں گے سارے دین کو چھٹی نئے طریقے سے یا حضرت ملا کا ملاد فرمایا ملا کا ملاد دین کو چھوڑ قوم کو برباد کر نفس و شیتا کو شاد کر جی میری آباد کر پھر ملاد فرمایا یہ گھر گھر ہو جائے گا ولی کا ملاد نہیں رہے گا یہاں حضرت ولی کا ملاد کیا ہے فرمایا ولی کا ملاد ہے دین کو آباد کر نفس و شیطان کو شاد نہ نو سو شہتا سے جیاد کر رسول خدا کو شاد کر پھر میلاد فرمایا یہ نہیں رہے گا اب <تصفيق> دیکھو ہمارا ستاوا گیاس ہے جو کسی کو بہتری خبر دیتا ہے بڑی کتاب ہے شامی صابو سے بڑے امام کی جو کسی کو بہتری خبر دیتا ہے اور اپنے آپ کو بہتری سمجھتا ہے وہ مطلب جہانوی ہے یعنی اس کو جہانوی نہ سمجھنے والا بھی جہانوی ہے بحث کی خبر امام فرحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا آپ بہتری کس کو سمجھتے ہیں آپ میاں ایک نبی اور جو نبی جس کو بھی شارت میں <تصفح> آپ نے کبھی کسی کو نہیں فرمایا ساری زندگی اور نہ کسی کو جہانے بغیر اشرم مبشرہ صحابہ دس کو بھی شہر دے رہا ہے بہمان تیرا بہت اپنا ٹو ٹکٹیں چلا رہا ہے بہت لوگوں کو برباد اور تباہ کر رہا ہے کی خبر نہیں دے سکتا بندہ میں <تصفح> تمہیں کہوں بھائی مجھے اپنا پتہ نہیں ارے دوسرے نمبر پر ہے اشرم مبشرہ دوسرے درجے پر رہے ہیں حضرت عمر کی صاحب آپ نے فرمایا اگر میرے پاس کوئی نبی ہوتا تو میرا عمر ہوتا رو رہے ہیں صاحبہ نے عرض کی امیر المومنین آپ کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے آپ کیوں رو رہے ہیں فرمایا اللہ نے قرآن مجید میں ایک جاتا ہے فرمایا جو لکھوں جو میں دوں اللہ تعالی نے فرمایا جو لکھوں اگر میرا نام جنت والی کتاب سے میٹ کر جاننا مالی میں لکھتے تو کون پوچھے گا میں ایک عمر کا باہر ہوگا اندر پھر بھی عمر کو خوف ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جاننا میں تو نہیں ڈالتا کتنا قوم کو انہوں نے برباد کر کے رکھ دیا ہے کہ بحث کی بےمان اپنا تجھے پتا نہیں میں آپ کو کہوں بیس ہوں مجھے پتا نہیں اپنا کہ اللہ تعالیٰ جوتے مار کر مجھے جاننا میں ڈال دے اور جس کو میں بیچارا دوست یہ بہت فتنا ہے جو بحث کی قبریں دے رہے ہیں اتنا بڑا فتنا ہے اس کو دھیان ہی نہیں کر سکتے ملا نے کہا ان کو برباد کر دیا ہے نیلاد بھی غلط بتایا ہے ارے یہ بتاؤ اللہ رسول کلمہ اور قرآن یہ ہے نا اور اللہ کی کیا پہچان ہے ہمیں ہم کتنے بےمان ہو گئے ریڑی والے سے چیز لو گیا اچھی چیز یا تو اللہ واضح مانگ رہے دوں جس کے دو تو اللہ واسطے وہ بےمانوں کہو مفت اللہ کا نام تو قیمت سے بھی اچھا ہے اللہ اللہ. یہ تھا کہ یار مفت لے رہا ہے مم. کوئی کام کرے ما. اللہ واسطے رہا ہوں اللہ واسطے اے بےمان کا ہم نے اللہ کا جو مالک ہے اسے مثال میں اور مفت سے بھی کم کر دیا اکثر یہ کہنا چاہیے کہ میاں میں تم سے مفت بھی دوں لیکن اللہ واسطے لے رہا ہوں بےمان کون رہا شکریہ حجامت بنوا گئے جمعے کا دن تھا حجامت بنوا گئے دو ہزار بھیجا اللہ کا نام لیا دو ہزار کو بھیجا کہ جا ہزام کو کہے مجھے اللہ کا نام حجامت کا واپس کر دے تو حجامت کا دو ہزار لے تو نا یہ بھی صبح اللہ ذات تو نہیں ہے اسلام میں وقتوں کا بتا تھا یہ سنا ہے یہ نہیں ہیں ہم کن چی نسبت ایک دعے کی اولاد ہیں یاد اچھا وہی ہے اللہ نے جو پرہیزگار اور نیک مالی امتیاز نہیں ہے مالی امتیاز بڑی لانت ہے پیسے کو عزت سمجھنا یا پیسے والے کی عزت کرنا یہ بہت بڑی لانت ہے شخصیت پرستی بھی لانت ہے حق پرست بنو شخصیت پرست نہ بنو ہر ایک کی طرح مشروط ہے پیر ہے عالم ہے کوئی ہے سوا خدا رسول کے باقی سب کی تعت مشروط ہے مترا کتاب خدا رسول کی ہے اس کے قول کو دیکھو خدا رسول کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کول سیل سے رکھتا ہے تو ورنہ نہیں یہ مشروط ہے بات کیا ہے سب بہمان اپنی تاثت کرا رہے ہیں یہ تعت مشروط کیا ہے باقی مترا کتاب خدا جو متلا کتاب کیا ہے وہ بھی بےمان ہوتا ہے جو کرے وہ بھی بےمان ہو کے مر جاتا ہے اللہ نہیں کہا اسے کہنا اللہ کا نام واپس نہیں دیتا گا دو ہزار کی گھرٹی قیمت سے بھی اچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے ڈر باہر فرشتہ آیا اللہ نے امتحان کے لیے بھیجا اس نے کیا کہا اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوڑے دوڑے باہر وہ میرے رب کا نام کس نے لیا اس نے کہا میں لیا وہ یار ایک دفعہ تو سنا دے وہ تو کیا دے گا میں آدھی بکریاں آپ کی بکریاں بہت اچھی میں آدھی بکریاں ایک دفعہ تو سنا دے اس نے کیا اللہ آپ نے ساری بکریاں آدھی دے دے وہ یار دوسری بار سنا پھر کیا دے گا دوسری آدھی دے دوں گا اس نے پھر کیا جس کو سمجھ اللہ آپ نے دوسری جس کو ہم مثال میں رکھا ہے جو اللہ بہمان حکومت جس کا ہم کو اپنے رب کی میں پہچاننی وہ دین میں ہے کہاں اللہ اللہ اللہ اللہ میں نے کچھ نہ بیٹھے ہوں گے اللہ یہ ہے ادانے بھی غلط بہمان دے رہے ہیں اللہ شادان شریف کے بیٹھ ہے عمر بن نبد العزیز کے وقت ایسی اذان دینے لگا اپنے کان سے پکڑ کر نکال دیا ارے جب ملہ آیا تو ملہ نے اذان بھی صحیح نہ اذان نہ اکامت تو کہاں ہے نماز اور امامت اشاد لام نہیں ایک کو کھا گئے انم تک انم تو پڑھو کو رہے زبر پیش عربی ہے جہاں مان ہر چلا جائے مانو تو تبھی اس لیے اللہ دل سے تعلق ہے ذات ہے زور لگے گا تو بزرگوں نے دین فرماتا ہے آسان پڑھنے کے لیے باری تعالیٰ کا جب بھی بات لو کہو اللہ ہو تعالیٰ اللہ ہو تبارک و تعالیٰ کہہ دو تو بیٹھتے ہوں گی اگر یہ نہیں کہہ سکتے تو اللہ ہو تعالیٰ بھائی مانو اللہ اللہ نہیں کرنا اللہ مانا کچھ نہیں ہے تو بڑا کبر اب دوسری عادت دے دی وے اب شنا ایک طرف اور یار کہہ دے میرے رب کا نام اس میں تو آپ کیا دے گا اگر آپ نوکر بن کے ساری عمرہ تیری بکریاں چلا کریں گے تیسری بار کیا اللہ آپ بکریاں لے کر اس کے ساتھ جل کر آگے وہ پیچھے آگے وہ غیر ہو گیا تو آپ سمجھ گئے کہ میرا امتحان وہی اللہ کا نام جس کو دیکھو اللہ آتے رہے سارا دن سنتے بھی کان مر جاتے ہیں بے مانو مالک بھی وہ ہر چیز کا اور اس کو مفت میں بھی کم کر دیا پہ <تصفح> ہے قرآن قرآن ہم اٹھانے جاتے ہیں نا مسجد کا بئیمان ہو بیل لیٹرین پر سنگ مرمر لگا رکھا ہے قرآن مجید چوروں میں پڑا ہے تو بےمان تو کہتا ہے میں مسلمان اٹھے نہ امامت ہے نہ نماز ہے اس لیے ہم کہتے ہیں اپنے مریدوں کو اکیلی دبا کر بےمان کے پیچھے پڑھو ہی نہ قرآن کی قدر نہیں کلمہ نہیں ہے اذان نہیں ہے افانے جاتے ہیں ایمان سے میں کہہ رہا ہوں ایک جگہ ہم جو بندو مستیادی قرآن نکلی اور قرآن کی قدر کیا ہے بھائی اس کا قرآن یہ بےمان بنا رہی ہے تمہاری کتاب رکھ دی اللہ کو تویت کا نسخہ ملا آپ گئے یا رسول اللہ مجھے تورت کا نقصہ مل گیا آپ نے توجہ نہیں فرمائی آسمانی کتاب رسول پر اتری رسول اور نبی میں سر کہے رسول آتا ہے نیا قانون رسول اللہ تعالی بناتا ہے اشاعت رسول کی مافت کرتا ہے کسی نبی کو مجاز نہیں کوئی قانون بنائے اس لیے رسول 313 ہیں اور نبی ایک لاکھ چوتیس ہزار ہے چار عالمی کتابیں سے آم لائے باقی چھوٹی چھوٹے شعیقوں سے لائے یعنی رسول کے بغیر کسی نبی کو مجازنی قانون بنائے اور حضرت السلام رسول ہیں آپ نے آپ رنجیدہ ہو گئے حضرت جائے اتنا محبت تھی آپس میں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کون کس کو تو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رنجیدہ کر دیا حضرت امیر عمر سے نے دیکھا عرض کی یار بلامین میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تیرے رسول کو میں نے رنجیدہ کر دیا پھر آپ نے فرمایا یا اللہ, اللہ ہم تیرے رب ہونے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر اور کتاب قرآن اور دین اسلام ہونے پر راضی ہے پھر آپ نے توجہ فرمائی فرمایا میرے قرآن کو چھوڑ کر تو ریت کا قانون چلاو گے تب ایمان اور گمراہ ہو جاؤ پھر فرمایا اگر اگر علیہ السلام آ جائے اس کو میرے قرآن کا قانون چلانا پڑے گا ہم خوش نہ ملا بےمان منانے والوں کو کہ تمہارے ملک میں بریٹش کا قانون چل رہا ہے نا رسول رسول کا بےمانوں ناسخ ہوتا ہے ایک رسول آیا دوسرے رسول کی رسالت منسوخ ہو گئی یعنی احکام منسوخ ہو گئے قانون منسوخ ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ رسول ہیں کہ آپ تمام رسولوں کے ناسخ ہیں کوئی آپ کا رسول نہ ناسک نہیں میں بہمانوں سے پوچھتا ہوں جس کا رسول کوئی نہ ناسک نہیں اس کو برٹش کو ناسک بنا رہا ہے جو ماں پر چڑھتا ہے تمہارے بیٹے کس کا قانون چلا رہے ہیں ہمارے بیٹے نہیں اسکول میں پڑھ جاندے ہی نہیں سادے منڈے پنیا ساجہ آن پٹیندے بن کے راشی عنڈے تیرے بیٹے جو دے رکھا ہے سکول میں وہ کہتے ہیں پیسے دیں گے رسول اللہ کا نا صرف بریٹس کو بناؤ جو کو ماں کی پہچان نہیں تھی ہم نے کہا پیسے دے ہم بریٹس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدا رسول سے اوپر سمجھیں گے بیٹا تیرا بریٹس کا قانون چلا رہا ہے سود ہر بچہ دے رکھا ہے اور میلاچری منا رہا ہے بے مانیہ کیسی ہے اللہ رسول تو آب وہ میرا رسول حاصلہ اس لیے ہے کہ حکم اس کا چلے قانون اس کا چلاؤ یہ میرا بھیجنے کا مقصود ہے اس لیے جو بےمان کہتے ہیں نا آمد رسول مرحبا یہ منافق اور بےمان ہیں جب سے کہہ رہا ہوں جو کہتے ہیں مقصود رسول مرحبا دونوں میں سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ارے تو ہم چاہے لوگ ہیں بے وقوف کنجا چوڑا کاسی یہی شیطانی لوگ ووٹ والے وہ کوئی مقصد لے کے آتے ہیں ان کا آنے کا جتنا بےمانو کرو کرویا لگاؤ مرچا لگاؤ ان کا مقصد نہ پورا کرو وہ خوش ہوں گے روٹی بھی نہیں کھائیں گے اور بےمانو سردار جہان کا جہاں عقل سے فیم ہوا پوری کائنات کو ان کے ساتھ مکارہ کے آمد پر مقصود رسالت اللہ نے خود فرما دیا کہ ومار صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ اور میرا رسول آتا اس لیے ہے کہ قانون حکم اس کا مانو بےان پھر مقصود رسول مرحبا اور مقصود رسول ہے دین مرحبہ مناقب ہے جو کہتے ہیں آمد رسول مرحبا یہ بہمان ہے رسول سے ان کا تعلق نہیں کوئی ان بہمانوں کی ملاد نہیں جو کہتے ہیں مقصود رسول مرحبہ وہ مسلمان یب اللہ کا ملاد اس لیے آپ نے فرمایا کہ ولی کا ملاد ہے دین کو آباد کر نفس و شیطان کو شاد نہ نفس و شیطان سے جہاد کر رسول خدا کو شاد کر پھر ملاد کر فرمایا یہ بہمان ملا کا ملاز ہوگا ولی کا ملاد رہے کوئی ملا ملاد منا رہا ہے جیب میری آباد کرو دین کو چھوڑو قوم کو برباد کرو قرآن کی قدر ہے پینتش کی کتاب جو ہے وہ قرآن کی ناصر ہے اے کہاں ایمان اس لیے حدیث پاک ہے جو مسجدیں کو چھگاریں گے جتنے بندے نماز پڑھیں گے موم ایک ہی میں ہوگا یہ حدیث پاک ہے کتنا بڑا کتاب ہے کیوں ہوئے اتنا سرمایہ آج کے بعد کچھ متعلق ایمان نصیب ہوگا اس لیے ریسٹ اللہ تعالی بغیر مانگے دیتا ہے ایمان جب تک مانگو نہ محبت نہ کرو اللہ تعالی دیتا ہی کیا ہے ارے عمل ہے عمل کی بنیاد ہے فضر کرنا میں پڑ گیا کہ معقوم نصیحت فرما فائدہ اسے دے گی جس کے اندر ایمان ہے بے ایمان کو میری تقریر فائدہ ہی نہیں دیتی بے غیرت کو میری تقریر فائدہ ہی نہیں دیتی پہلے ادا بھایا تم کے بعد غیرت دین کی غیرت بھی بہن کی غیرت آپ نے فرمایا غیرت تو ایمان اکٹھے رہے گا بے حیرت پر آپ نے لالت فرمائی ہے اس کے دروازے پر اللہ نے لکھ دیا ہے کہ اسلام کو شہادت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں اسلام مسلمان ہونا مسلمان ہیں نہیں ہمرت مسلمان ہو نہیں سکتا آپ نے لالچ فرمائی ہے آپ نے یہ نہیں فرمایا میں محبوب غیر بولا مطلب آپ نے فرمایا میرا اللہ بھی بڑی ہے میں بھی بڑی کہہ رہا تھا ہوں میرا عمر بھی بڑی گہرا تھا ارے پورزہ خراب ہو چیز خراب ہو دوائی خراب ہو اس کی خرابی بے وقوف ترین بدترین بےمان لوگوں کے نزدیک یہ سہول ہے اس کی خرابی فیکٹری اور کمپنی کی طرف منسوخ ہوتی ہے دوائی خراب ہو کمپنی کو اچھا کہو گے یا جواب تو دو ہو نہیں سکتے خراب ہو فیکٹری کو اچھا کہیں گے کوئی بئیمان سے بئیمان نہیں کہہ سکتا مگر ہم کہاں چلے گئے کہ قرضے خراب ہے فیکٹری سکول اچھا ہے کوئی ایک بندے کا بیٹا دکھا سکتے ہو بے مانو لڑکے تو دے رہے ہیں برٹش کو یہودی کو اور میرا کس کا بنا رہے ہیں مسلمان ہم کس کے جہاں لڑکا برباد ہو جاتی ہے وہاں لڑکیاں جا رہی ہیں ہم ہیں مسلمان ہو بے کا کہاں سے مسلمان مجھے بتاؤ تمہارا اسلام ہے کیا کرنا پھر جب یہ آیا کتری آئے مسلمانوں کو تو کی تب رجنا تب رواب چھوڑو کی مسلمانوں کو تو بے سے بھی پرانا رواج ہے سولہ دفعہ یہ بھی ہے ستارہ دفعہ اب نہیں ہے بھائی مانو جو بچے آپ پڑھ رہے ہیں نہیں لگ سکتے سے کہتا ہوں نشانیاں ملی پڑی ہیں اور تیسری نشانیاں نوجوان محدام ہو جائے گی اور دو ہزار بارہ تک دنیا ختم ہو جائے گی آپ وقت نہیں بتایا گیا نشانیاں جو بچے آپ پڑھ رہے ہیں نہیں لگ سکتے اور بہمانو بچوں کی زندگی کا سوچو روزی کا مت سوچو لکھتے ہیں کہ زمین پر بھائی ہو جائے گی برائیوں سے برے لوگوں سے صاف ہو جائے گی اللہ تعالیٰ فرمائے گا زمین اپنی برف ہے بار کر تو ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ جماعت بندھو کی انار ادھے کو کھائے گی اور آدھے انار کے نیچے جماعت بندھو کی میں بیٹھے گی تمہارہ بے پی کا تلو کرے گا کہہ رہے اللہ کو کیا مصع علیہ السلام کی قوم پر منسلو اتر رہا ہے بھائی بار ہم بھوکھ مر جائیں گے تم نے تعلیم کو روزی سمجھ رکھا ہے ابھی کو تمہارے پیسے جاتے کہاں ہے ادھر دیکھو اٹھتر سو سکول نو لاکھ بچہ دیا ہے عمل کی بنیاد ہے کو سمجھتے نہیں ساری نشانی اللہ تعالی نے کلمہ نہیں بتایا قرآن مجید میں دیکھو اللہ تعالی نے اللہ نے یہ فرمایا میرا نام جمع میں نہ نام ہے پھر وہ میرے ہاتھ جو ہاتھ آیا ہے امانت لے کر وہ پا سکتے ہیں حساب کا ڈر ہے خوف ہے جو کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ جسرا ٹھنڈا روپیشان و تسبی کو اندار کو ہم حاکم مانتے ہیں وہ ہمیں بلا لے جب تک اس کی پیشی کی تسلی نہیں کریں گے ہمیں آرام ہی نہیں ہوگا اس لیے اللہ نے فرمایا میرے مومن وہی ہے یقہ ربا ہوں یہ خوف ہونا ہاں ایمان مانگا کرے تیرویں صدی کہاں چودہویں پندرہویں تیرہویں صدی ایمان خود کا جب چودویں لگی لوگ برائی کرتے تھے برائی کو برائی سمجھتے تھے ظلم کرتے تھے ظلم کو ظلم سمجھتے تھے حرام کھاتے تھے حرام کو حرام سمجھتے تھے اس صدی کی یہ نشانی آئے کہ لوگ حرام کھائیں گے حرام کو حلال سمجھیں گے برائی کو صحیح سمجھیں گے اور ظلم کو رات سمجھتا بندہ کافر ہو جاتا ہے جب تیرویں صدی لگی تو مارے شریف والے رو پڑے اپنے خلیفہ کو بھیجا ایک بستی میں سرمایہ کیا حال تھا عرض کی یا حضرت بستی ساری کلم پڑنے والی تھی مومنٹ چھ بتائی ملا نے تمہیں بہمان کر کے رکھ دیا ارے عقیدے عمل کی بنیاد کیا ہے अकीद بھی عمل جی حافظ یہ سارے عقیدہ خراب علم فائدہ دے گا حافظہ داڑھی حج جو لوگ عقیدے کو کوئی بیس منٹ وہ مسلمان ہے یا بہمان ہے ارے عمل کی بنیاد عقیدہ اور عقیدے کی بنیاد ہے عقیدے کی بنیاد ہے ارے جو کلمے کو بےمان کو نہیں سمجھتا وہ کہاں کا مسلمان ہے اس کے درجے کا تو بےمان کوئی ہے نہیں ارے عالم گناہ کرے لگا پڑا ہے اس کی تنقید پر حاضر کرے حاضر کرے داڑھی والے, کہ بھی کسی کلمے والے کو کہا کہ بےمان تو نے کلمہ پڑھیا برائی کیوں کر رہا ہے اسلام کا دروازہ کلمہ ہے ہر دنیا کے ان پر او اسلام کے اندر نہیں آ سکتے کرو, حج سے کرو ڈاڑیاں پر گنا آرام ہوتا تو سکھوں کا پہلا نمبر ہوتا کیوں بےمان اپنا دین ہے جو کلمے کو کچھ نہیں سمجھتا وہ بئیمان مسلمان ہے کہاں کا بہو سلطان فرماتے ہیں دو جان کلمے اندر کی جانے ہلکت جانی کسی کلمے پڑھنے والے کو آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ بےمان کلمہ پڑھ کر گنا کرتا ہے کلمے سے اسلام کے اندر آتا ہے خدا کی کسم نہ علم سے آتا ہے نہ ہر داڑھی والوں پر اگر گناہ حرام ہوتا ہے سکھوں کا پہلا نمبر ہوتا حاجیوں پر کفار مطلب سبھی تک مسلمانوں کو آنے نہیں دیتے تھے. بڑے بڑے عالم رہے گئے حافظ تو رہ جیل کے مارے گئے ارے بلال کلمہ پر عمل کرتے بے بے حاصل کر کے حافظ اللہ کلمے کو کچھ نہیں سمجھتے کبھی سنا ہی نہیں داڑھی والے کے منہ پر سور داڑھی سننا تھا شادی کیا ہے اپنا دین ہے تو کا کا خدا رسول کا ایک منظم دین ہے داڑھی والا گناہ کر چڑھ جاتا ہے شادی بھی تو بھائی مانو سنت ہے نہیں شادی کیا ہے وہ مالو کمار کی سنت ہے اسی رسول کی سنت ہے جس رسول کی داڑھی سننا تھا میرا تو یہ عقیدہ نہیں میرا عقیدہ کلمہ والا ہے داڑھی والا جھوٹ بولے گا جوھ کو پکڑا جائے گا داڑھی مونڈا جھوٹ بولے گا جھوٹ کو بھی پکڑا جائے گا داڑھی منانے کو بھی پکڑا جائے گا صبح یہ نہیں داڑھی منوائی جو مرضی ہے کلمہ چھوڑ دوں ایمان پھر مرضی کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں سمجھتا قابل ہے رسول سمجھتا ہے تو اتباع فرد ہے جب فرض ہے تو سنت موقع داڑھی سنت ہے حکم واجب جتنا رکھتی ہے پردہ واجب ہے حکم فرض جتنا رکھتا ہے اسلام ایسے نہیں ہے کل ما پلا کہتا ہے تو ہے یہ گلا کا دین ہے بیس کے بتایا ہے کوئی نہیں دے سکتا مجھے جو دے گا جہاں ہوگا ملاٹ میں نہ ہو تو بحث ہے سر ماں کا بحث ہے بہمان تو کیوں بہمان کیا جا رہا ہے قوم کو آسان دین بتاؤں گا پیسے دے دے پیسے کی طرح جس طرح آپ نے فرمایا کہ ملا کا میلاد عام ہو جائے گا گھر گھر ولی کا میلاد پھر شاہ صاحب نے ملا کا میلاد فرمایا ملا کا میلاد ہے دین کو چھوڑ قوم کو برباد کر نفس و شیطان کو شاد کر یہ یہ میری, میری آباد کر پھر ملاد کر یہ ملا سور کا ملاد ہے ملاد ملا فساد دی ولی کا ملاد نہیں رہے گا جہادرت ولی کا ملاد دین کو آباد کر دفسوں شیطان سے جہاد کر رسول خدا خوشاخ کر پھر ملاد فرمائے یہ نہیں کوئی ملا کا میلاد ہے جھنڈیاں لگوانے آئے ہیں آپ دل سنوارنے آئے ہیں خدا کی کر یہ جھنڈیاں لگانا جلوس جل سے یہ سب ایمان ملا نے نئے طریقے بنا دیے تو کو برباد کر کے رکھ دیا کنجریاں بھی ملا تو میں آگے بتاؤں گا جو آیت پڑی ہے میں نے تو کلبے کو کچھ نہیں سمجھتا کوئی اگر کوئی سمجھے تو تاجب فرماتے ہیں عالم نے گناہ کیا کچا تازہ توڑ دیا نمازی نے گناہ کیا کچا تازہ حافظ حاضی جنہوں نے ارے خدا کی قسم کل میں پڑھنے والے نے گناہ کیا اس نے جنزیر توڑ لانا فرمایا ہے ساتھ یہ ہے تو ان کی اہمیت ہے ورنہ کچے تاگے جتنا بھی ان کی اہمیت نہیں میں ان بےمانوں سے پوچھتا ہوں کہ جانور زمین توڑ دیتا ہے تو خاموش ہے تاغے توڑ دے تو جس نے تاغے توڑ دیے تو سمجھو پرلے درجے کا بیمان آئے ارے جس نے کلمے پڑھنے والے کو کچھ نہیں کہا عالم کو کہا وہ سمجھو کہ ایمان میں ہے ہی نہیں کل میں پڑھنے والے دی. یہ ہمارا اتنے عام ہے ارے رسالت اتنے خاص نہیں ہے جو اگر تخصیص کرو گے گاڑی والے حافظ حاجی پر گناہ حرام سمجھو گے پھر بہمانوں کو ہم نے رسالت بھی خاص کر دی کہ حافظ حاجی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تو عام و آسمان ہے فلا بہرو بھر تمام کافر کی ہے رسالت کیوں ان کو کافر کہتے ہو تم نے رسالت کو بس چار بندوں کے لیے بےمانوں ڈاریالہ حافظ حاجی اور عالم باقی سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر سے نکل گئے زمبول عالم زمبان اور زمبل جہل زمبان ارے عالم کا گناہ کرے گا وہی ایک ہوگا جہل گناہ کرے گا اس کے دو گناہ ہیں علم و فریضت اللہ کل مسلمان ایک تو علم نہ پڑھنے میں پکڑا جائے گا دوسرا اس گناہ میں بھی پکڑا جائے گا جہل کے دو گناہ ہیں کہتے ہیں جی عالم کا گناہ جو کہتا عالم کا گناہ زیادہ ہے وہ بھی کافر ہے وکیل میرے ساتھ چار وکیل پانچ چھ بات کر رہے تھے میں نے ان پر سوال کیا سوال تو بہت تھے مختصر یہ کروں میں نے کہا تو قتل کرے کیا لگے گا اس نے کہا عالم جان کر کرتا ہے ارے عالم جان کر کرتا ہے انجان کون ہے دیکھو میں کاری پیوسیات اس کام کی سنا ارے میں گندگی کھا رہا ہوں وہ مجھے کہتا ہے گندگی کھا رہا ہے وہ خود کھا رہا ہے میں کہتا ہوں کہتا ہے تو میں انجان ہے اگر بئیمان تو جا رہا ہے تو میری گندگی دے سکتی ہے کیسے نظر گئی ہر شخص تنقید ہمیشہ تنقید بےمانوں کم پر کی جاتی ہے میں لکھ رہا ہوں مجھ پر جو تنقید کرے گا یہ غلط کر رہا ہے مجھ سے آلہ ہوگا آلہ اپنا پر تنقید کر سکتا ہے اپنا آلہ پر نہیں کر سکتا ساشتکاری کوئی کام کر رہا ہوں جب مجھ پہ تنقید کرے گا وہ مجھ سے آلہ ہوگا بےمان تنقید تو عالم پر کرتا ہے انجان اب میں نے وکیل پر یہی بات ملا کا گلاز ہے میں نے کہا تو کافر ہو گیا جو کہتا ہے مولوی کا گناہ زیادہ ہے وہ کافر ہے کہتا ہے کس طرح میں نے کہا تو قتل کرے کیا لگے گا کہتا ہے تین سو دوسرا سمجھنا میں نے کہا جنگل کا چروایا قتل کرے کہ تین سو دو میں نے کہا کیوں تو وکیل ہے جاننے والا ہے وہ انجان ہے کہتا ہے قانون برابر ہوتا ہے اب مجھے بولنے کا موقع مل گیا چھ وکیل سے آٹھ اور میں نے کہا جزوی اور ناقص بے مانو سب کے لیے برابر اور جامع اور کامل کسی کے لیے کچھ چیزیں سمجھنے کی کوشش کرنا پہلے میں نے آیا پڑھی ہے محبوب خنور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت جہاں بے ایمان پر اثر نہیں کرتی میں بدگار چاہتا ہوں جزوی اور ناقص ارے قانون جزوی اور ناقص کو قانون ماننے والا بھی کافر اور اسے قانون چلانے والا بھی کافر بیمار زلل کا عمر کافر اے معبود جو میرے قرآن کے سواہا کے محکم چلاتے ہیں وہی تو کافر ہے جو سکول والوں کو کافی نہیں مانتا وہ خود کا ہے نس کا منکر ہے کیونکہ وہ قرآن کے سوا برٹش کا قانون چلا رہے مسلمان کلم پڑھو سارے دین کے خلاف یہ کیسی کلمہ ہے جزوی اور ناقص امریکہ کا اور مجھے بتا دیں جزوی ناکس کی اور جامعہ اور کامل کیویں جزوی اور ناقص امریکہ کا اور برطانیہ کا اور انگلینڈ کا اور فرانس یہ جزوی ہو گیا ناقص جہاں مر گیا بدل ڈالا سمجھنے کی کوشش کرنا ارے جزوی اور ناقص قانون ہی نہیں ہوتا اس کو قانون کہنے والا بھی کافر ہے قانون وہ ہے جو جامع اور کامل ارے اسلام جامع میں کائنات کے لیے اسلام کا قانون کائنات کے لیے ایک ہے نہیں بے صح صح صح بھائی صح بھائی مانو سے پوچھو جزوی اور ناقص کو بئی مانو تم قانون بنا پھر اسے علم کر رہے ہو منافق سکون والے ارے میرا سوال ہے اگر یہ علم ہے تو پڑھنے والے عالم نہیں ہے علم کا پہل کیا ہے بےمانو مناف منافق اندر کچھ بہر کچھ یا علم کا ہر سمیٹ دو یا شگردوں کو کہو تم بھی عالم ہو بندے کے بیٹے بنو سور کے بیٹے نہ بنو غلط بات ہے بار علم لکھا ہے عاللم اور منافع کچھ کہتے ہیں جس کا بہر کچھ ہو اندر کچھ اندر والوں کو کیوں نہیں عالم کہتے شگردوں کو بئیمانو کیوں نہیں عالم کہتے دوسرے پر بول رہا ہوں کوئی مفلسوا نہیں بیان کر رہا جامع ہمارا اسلام کا قانون کائنات واسطے ایک ہے یا جزوی ہے دیک دیک دیک دیک دیک دیک دیک کامل کامل وہ ہے جو بدل دے بدلانا جائے دیک دیک دیک دیک ارے ناقص آئے جو ترمیم کرو ایک کچھ بتا دو بھائی یہ خود ساختہ قانون تو ہمارا جامع اور کامل میں نے کہا جامع اور کامل کسی واسطے کچھ اور کسی تمہارا جزوی ناقص سب کے لیے برابر ہے اب میں نے ان پر سوال کیا اگر قانون سب کے لیے سزا برابر نہ ہو قانون برابر نہ ہو تو اس کی کیا خامیاں ہو سکتی ہیں خاموش مسلمانوں اس کی خامیہ یہ ہے اگر جنگل کے چڑھواہ پر تین سو دو نہ لگتا اسے پھانسی یا سزا برابر نہیں دی جاتی جس طرح وکیل کو تو ہم جنگل کے چڑواہ کو پیسے دے دیتے کہ پر سزا کی تکسیف ہے ہمارا دشمن مار دے جب تک قانون سب کے لیے سزا برابر نہ ہو تو جوڑ مر روک ہی نہیں سکتا سمجھ آ رہی ہے پھر میں نے کہا بتاؤ ایک وکیل بولا یہ بات لمبی کر دیا میں نے اس بے وقوف کو پوچھو سوال چھوٹا ہوتا ہے جواب بڑا ہوتا ہے وہ تو خاموش ہو گیا میں نے کہا کوئی فارمولا بتاؤ جس سے پتا لگے یہ چھوٹا جرم ہے بڑا یا چھوٹا مجرم ہے یا بڑا کون بتا سکتے ہو بیٹھے ہوں گے جب وکیل بتا سکتے جو بڑے عالم کہتے ہیں بھائی بات اور کون بتا سکتا ہے کہتے ہیں مجھے آپ بتائیں اور بھائی سن لو اس کا فالمولہ ہے سزا سخت بڑی تو مجرم بڑا جرم بھی بولو تو صحیح <تصفح> ہے مجھے پتہ لگے تمہارے دماغ میں ہے سزا نرم تو جرم چھوٹا مجرمی میں نے کہا تمہارا نام یاد جج ایک کو پھانسی دے دیتا ہے کم بھی سمجھنا ایک کو دس سال سزا دے دیتا ہے ایک کو دس ہزار جرمانہ لگا دیتا ہے کیا سمجھے کو جس کی پھانسی تھی وہ بڑا مجرم ہے نہیں جس کو دس سال سزا دی وہ اس سے چھوٹا جس کو دس ہزار جرمانہ دیا یعنی ایک کسان مولا اس کی سزا کو دو اب میں نے ان پر سوال کیا تم پر بھی جو ایمان ملہ کا جرم زیادہ سمجھتے ہیں ایمان سے خارج ہے اچھا بھائی اب میں نے ان پر سوال کیا کہ تمہارا جج سب کو اضافہ کر کے پھانسی دے دے کہتا ہے ظالم ہے او چھوٹے بڑے مجرم کو سزا کو دیکھا جاتا ہے یہ ذہن میں رکھو کہتا ہے ظالم ہے میں نے کہا سب کو تقسیف کر کے دس ہزار جرمانہ لگا دے کہتا ہے وہ بے انصاف ہے اب میں نے کہا تم مر گئے پھر بھی نہیں سمجھا ارے مسلمان جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ظالم اور بے انصاف کہے وہ کون ہے ایمان سے اب تمہارے نزدیک میں نے کہا عالم کا جرم ہے زیادہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا بولی ہے برابر مجھے بتا آپ نے فرمایا ہوئے کہ مولوی کو ایک دیرا اوپر لگا دو بلکہ ایک امیر کی عورت آ گئی یہ امیر کی عورت ہے کوئی کمی کرے آپ نے فرمایا ہو، میری بیٹی چوری کرے تو اس کا بھی میں ہاتھ کاٹ لوں گا یہ ہے قانون مولوی کا جرم بڑا اور حضور نے سزا بولی برابر تو آپ کو کیا سمجھا قوم نے ایسی باتیں ہیں کہ بندے بات کریں گے پتہ نہیں ہوگا کافر ہو جائیں گے کلمے کی کوئی پہچان قرآن کلمہ نہ رسول نہ خدا یہ میں نے بتایا اب میں نے آئی مبارکہ جو پڑھی ہے میلاپ سے ہی بیان کر رہا ہوں میں خوشامد نہیں کروں گا اللہ اللہ نے فرمایا کد من اللہ ملا بھی بیٹھا ہوگا وہ تو مجھ پر سوال کرے با ایمان تو کیوں قوم کو گمراہ کر رہا ہے تجھے کیا پتہ میلاد کیا شہ ہے تجھے تو خود پتہ نہیں با ایمان یہ چنڈیاں لگانا میراج ہے بازار نے سوارا ملاد ہے اللہ نے خود فرمایا ملاد قد من اللہ علم سافیم رسولہ اللہ نے فرمایا میں نے احسان کیا رسول دیا یہ نہیں فرمایا میں نے محمد دیا صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر بھی مناتے تھے خوشیاں سادے سب. جب آپ نے بے فرمائی رسول وسالت کے <تص> انصاف وہ بہمانے <تص> لگ گئے آپ اکیلے ہو گئے اب بھی ملا بےمان صاحب کا میلاد منا رہا ہے ارے وسالت کا میلاز تو آکام سے تعبیر ہے اللہ نے فرمایا میں نے احسان میرے رسول نے کیا کیا یہ یہاں تک پڑھے گا تدمن اللہ علمنی آگے تیری ماں مر گئی بے تو منبادل کتابیں بے بات بے مانو بعد میری آیات مانتے بات سب کو کیوں نہیں مانتے جو بند بھی ہے مد مسئلہ ارے جو بند کہتے ہیں مدد شیر کا ہے یار بولو تو کیا ہو گیا تمہیں بول نہیں سکتے برال جیسی سور جماعت نہیں ہے آ فرماتے تو میں سننی عنسی ہوں ریلوی امام احمد رضا خان سے بھی سونیا تھا آپ کہتے تھے یہ ہر دیکھ کا جمچا چاہے میں تمہیں دکھاؤں کہ وہی بستی بریلویوں کی تھی وہی بستی شیعوں کی ہے وہی بستی بریلویوں کی تھی وہی بستی دیوبندیوں کی ہے وہی بستی ان پرلو کی تھی ملا نے اس کو پدامال کر کے تباہ کر دیا بریلوی کو امال سے رکھ دیا ادا شیعہ بن رہا ہے بے بے شک شک آپ فرماتے تھے جو امام حسین کو مظلوم کہے فرمایا میرے نزدیک کو کاثر بےمان ہے کہ مظلوم اسے کہتے ہیں سمجھنا جو کمزور ہو جا زبردستی اس پر کی جائے آپ نہ کمزور تھے نہ زبردستی کی آپ نے شہادت کو قبول فرمایا فرمائے آپ نے فرمایا اگر آپ قبول نہ فرماتے لکشمیر میں کروڑ یزید ہوں گا نا امام حسین شہید ارے شادی علیہ رحمت غلاموں کے غلام ہیں آ رہے ہیں پیچھے فوج آ گئی کافرو اپنے شہادت کو پسند تمہیں کیا پتا شہادت کیا کر جا رہے ہیں کسی نے کہا کہ رسول کا خاندان تو ہاتھ کریا بیڑیاں پائیں گے ایسے ہاتھ کیا خدا قسم ہاتھ کریاں درجیاں درد چلے گی میں تو ہمیں کمزور سمجھتا ہے میں نے اس لیے پائی ہیں کہ اگلے جہان کی ہاتھ کریوں سے بچ جاؤں اللہ میرے رسول نے کیا کیا پھر انہوں نے نامرادوں نے ارے اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ نے سارے قرآن مجید کو اس مزاف سے نہیں پکارا یا محمد کہیں دکھا دو پھر اللہ نے فرمایا وہ محمد محمد رسول کو بےمان و محمد مانتے ہو میرا محمد نہیں مگر رسول بھی ہے اب رسول مانے تو حکم ماننا پڑتا یہ ملا ایمان بھی ذات کا ملاز منا رہے تو میرے محبوب نے احسان کیا کیا میں نے احسان کیا میرے محبوب نے کیا کیا میرا قرآن پڑھا ماہیو ضدی ہم تمہیں پاک کر دیا یہ میرا رسول نے کیا میرا احسان یہ ہے تم پاک ہو گئے کو نمازی بنا دیا بے روزگار کو روزگار بنا دیا کو رام دل بنا دیا چور کو چوری سے دور ضانی کو دنا سے دور ارے میرے محبوب نے آ تمہیں پاک کیا میں ان قانوین قبل اللہ فیصلہ مبین پہلے تو تم گمراہ تھے یہ میرا انسان ہے اور یہ میرے رسول نے تمہارے ساتھ کیا مسلمانوں تو پاک نہیں ہوا بے نمازی کا کوئی ملاد نہیں ہے داڑھی منڈے کا کوئی ملاد نہیں ہے کنجر کا کوئی ملاد نہیں ہے بہمانوں یہ کیسا ملاد ہے جلوس یہ سب شریک ہیں یہ مولا نے نکالا ہے آپ نے اللہ نے فرمایا تم پہلے گمراہ تھے میرے ارے جو پاک نہیں ہوا وہ اس سے مستفید نہیں ہوا پھر اس بائیمان کا میلاد کیا ہے زکیم. میرے محبوب نے پاک کر دیا تمہیں مل محل میں کتاب اول حکمت کتاب اور حکمت کا علم دیا پہلے تم گمراہ تھے اب تم ہدایت والے بن گئے یہ میرے محبوب کا احسان ہے گنجاری میلاد بنا رہے ہیں یہ ملا کا ملاد ہے سیمان کیوں قوم کو برباد کرتا ہے ارے خدا کی قسم ہر وقت ہم میلاد نہیں ہیں ہر وقت میلاد میلاد نہیں ہے نماز پر یہ میلاد صحیح میلاد بتا رہا ہوں یہ نہیں صرف وہی مہینہ نماز پڑھ ملاد ہے روزہ رکھ میلاد ہے برے کام چوریے میلاد ہے اچھے کام کار یہ میلاد ہے سبحان اللہ طوحان طوحان اسلام خراج ملاد یہ کہتے ہیں بھائی اللہ نبی کا در سونا کہتے ہیں بھائی مانو آپ حسین نہیں ہے آپ کو حسین نہیں کہتے کہ داری مبارک رکھنی پڑے گی اور قرآن کی حکمت جی ہمیں کوئی کہے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کر کے چھڑا لیں گے یہ ملا کا مذہب ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کار رسول ہو یاربین حاضل قرآن محضورہ یارب العالمین حضور پر عبد کریں گے یارب العالمین میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا شکایت لگا کے دور ہو جائیں گے یہ ملا کا ہے کہ تمہیں چھڑوا دیں گے ارے کا کسی ولی سے تعلق نہیں اور شیعہ حضرت علی سے تعلق سے کہو بھی باؤ سلطان فرماتے ہیں صاحب بہن تو لکھیا منشا رتی سا ہوں وہ ولی <حسن> نہیں بھاری بھاری ہے تو کرل کہتا ہے کچھ پوچھا نہیں جائے گا خاجا صاحب ہیں آپ خریدا نہ چھوڑتے بھائی مانو ہم نماز ہیں ہم ولی والے کسی بریلی کا ولی سے تعلق نہیں <تص> اور کسی شیعہ کا حضرت آپ نے حضرت علی نے فرمایا جو کسی سے تعلق اور محبت کا اظہار کرتا ہے اس کا قول فیل نیا اپنا تین دفعہ فرمایا فرمایا وہ جھوٹا جھوٹا جھوٹا ہے جھوٹا ہے ہے علی ہم فرائض کے نزدیک ہیں ہم علی والے ہم سنت والے جب آتا ہے علیہ و سنت خلفا راشدین علیکم کمبے حدیثی کہیں نکالا بھائی مانو پہلے دکھاؤ تمہارا مسئلہ حدیث میں ہے آپ نے فرمایا ولی. ارے دیوبند کہتے ہیں بھئی مدد شرک شیرکائے کہتے ہیں مدد شرک ہے تو جو قرآن کے تو خلاف ہو گیا فتح من بے باد تک تقفرون بے باد بائی بانو بعد میری آیات مانتے بعد سب کو کیوں نہیں مانتے تو مادہ ساخ پتہ تو نہیں بریلی کو تو دین سے پتہ ہی نہیں کیونکہ علم اس جبا سے نکل گیا ہے نورانی نے تقریر کی ہے نورانی کے بیٹے نے رہی یار کہ بریلیوں کے مدد سے جڑ گئے ہیں جو کو میں نے کہا رہا مراد تم نے تباہ کیا تم تو ملا گیارہویں ادھر لگایا علم آپ فرماتے تھے بےمان لوگ آئیں گے ناپے پڑھیں گے درو شریف چھوڑ دیں گے ماں کا کہنا ان کو کہ ایک درو شریف پڑھو لاکھ ناپ ناک اس کا ثواب زیادہ ہے اور ہمارا دین اتنے عام ہے اتنے خاص نہیں کہ صرف سر والے کے لیے نیکیوں بے سورا نہیں کر سکتا فرمایا یہ سارا سوال ضرور شریف پڑھو ارے شادی لہرامہ جیسا کوئی ہے وہ فرما رہے ہیں جہلوں کے ناطے پڑھنے والے سے وصوت دیئے نا تمام الگ کا سلاط یا نبی السلام سبحان اللہ, سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان. یا رسول اللہ سادی نا تمام. تو تمام تیری نعت کیسے بنائے تیری تاریخ جہل بھی ناطے بنا رہے ہیں اور پڑھنے والے بھی سر جہل ہیں بس یہی الگ کا سلاد یا نبی السلام اور پڑھ سکتے بتانے والی صاحب کس کو کہتے ہیں کسی بریلوی کو پتا ہے لم تو نکل گیا یہ تو ہارون رشید نے ایک عالم نے کتاب لکھی دو لاکھ روپیہ دیا پوچھا کیوں فرمایا جہاں پیسہ اور لوگ علم پڑھیں گے ہم نے مدرسے کھول رکھے ہیں بریلوی کوئی عالم نہیں ملتا جاؤ تم بازار میں بریلوی کے مطبے کی کوئی کتاب ڈھونڈ کے دکھاؤ نہ ہاشیہ ہے نہ متبہ متبے دیوبندی ہوں گے ہاشیے دیو بندی ہوں گے انہوں نے تصوروں میں کام کو بخشا رکھا ہے علم نکل گیا نہ خونوں کو لکھا روپے عالم کو ارے بلے عالم دیوبند مسجد بنائے گا عالم کو مالک بنا دے گا بریلوی مسجد بنائے گا بیوی سے جوتے کھا کرائے گا مولوی پر رو پا کر رکھے جماعت آپ فرماتے تھے ریشن رات مت پڑے اور نہ پڑے دونوں کو بری عادت پڑ جائے گی وہ فرحان کراتی ڈیڑھ لاکھ عالم کو دو نہیں دے اس کو ڈیڑھ لاکھ روپیہ رات کا اور اسے بری عادت ہے وہ برا کراتا ہے آپ کا قول ہے عام پات نہیں پھر میں علی شاہ صاحب کا قول بیان کر رہا ہوں نہ صو پر لاکھ روپے عالم کو سور کچھ نہیں دیتے آسان میلہ بنا رکھا ہے نہ آپ پر اوور بلی بن گئے سور شریعت مصطفیٰ پر عمل کرو یہ کہاں سے نکالی ہیں یہ سور وردی ہے کتے کا بیٹا خرشاید بہن چھوٹ ان کے مکانات کراچی میں عالم کو روٹی نہیں ملتی اس لیے جبا سیل میں نکل گیا ہے جب علم کے پاس نکلے وادام سمجھتے ہو جائے وادہ ہمارا ہم تو بخشے ہوئے آئے ارے وادام اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع کیا اور اپنے نبی کے حق میں وعدہ لیا اسے وادامی صاحب کہتے آئے رحما صحابا دیوبند سب بالکل مانتے بھائی مانو میں پوچھتا ہوں مدد تو ہے شرک سے تو اللہ نہیں بچتا وہی مادہ اللہ نے نبیوں کا اپنے محبوب کے لیے ہمبیار رسول سے کیا وعدہ لیا ہے فرمایا نہ بھی ہو میرا محبوب آئے لکھو من بے ہی والا ارے میرے محبوب کے ساتھ ایمان بھی لانا اور میرے محبوب کی مدد بھی کرنا مانو مدد شرک ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے لیے وعدہ لے رہا ہے اور لے پاک جماعت سے انبیاء رسولوں سے معصوم امبیا رسول بچوں کو معصوم کہتے ہیں یہ بھی بہمان ہے ارے معصوم اسے کہتے ہیں جو سے سویرا گناح ہونا ہاں بچوں کے گناہ لکھے نہیں جاتے بچے گناہ کرتے ہیں میں نے ایک چھوٹے بچے کو گندگی کھاتا ہے اس لیے معصوم سوا بیا کے اور کسی کو کہنا بہمان ہے کسی نے چھوٹے بچوں کو معصوم معصوم سے کہتے ہیں جو صغیرہ سویرا گناح ہونا تو معصوم کی جماعت سے اللہ تعالیٰ وعدہ لے رہا ہے لینے والی ہے لیا اپنے محبوب کے لیے اور دو وعدے لیے قرآن مجید خاطر کی بیٹھا ہوتا لا تو مینو نہ بیٹی والا چلوں گا رسول ہو میرا محبوب ہے اس کے ساتھ ایمان بھی آنا میرے محبوب کی مدد بھی کرنا تام دقوا بلا کی مدد کرو حق پر اچھائی پر لول مرنا جائے مدد ارے بےمان بےمان بےمان لوگوں کے نزدیک سے ظلم کرنا جو ہے وہ جرم ہے ظلم کا بیان کرنا جرم ہے آج کل کے بئیمان جو سکول والے ہیں وہ کہتے ہیں ظلم کرنا جائے گا بیان کرنا حرام ہے ارے کسی نے قتل کیا تم کہو اس نے قتل کیا تو مجرم ہو تو یہ بہ مانو کیسا ہے کہ ظلم روا کرنا جائے ظلم کا بیان کرنا جائے پھر یہ لکھا ہوا ہوتا ہے ہمیں کہ اللہ کافی ہے دیوبند لکھتے ہیں نہیں لکھتے صحابہ کیا کہتے تھے ہمیں اللہ اور اس کا رسول کافی ہے اس کی دلیل کیا ہے دلیل یہ ہے اللہ نے فرمایا اللہ کا فتح قرآن مجید پا رہا ہوں محبوب ہم نے لوگوں کے لیے تمہیں کافی منافع اللہ ذاتی طور کافی ہے اور محبوب بنا کے بھی اس لیے برابری نہیں ہو سکتی کافی اور فرق ہے. دوسری آیت یا حد کو کلّا چیک نا یہ ہر طرف نامرد بٹ رہا ہے اور مرلا کے بعد بھی نہائے نہیں وہ بتائے اور روکے ارے یہ دروج ابراہیم ناجل سمجھتے نہیں سمجھتے نہیں دی. وہ کہتے ہیں درود سمجھتے ہیں ایسے ہی؟ ہے نہیں یہ اہل حدیث کی یہ کا. مان مان مار مار مار مار کی مسیح شریعت سے آگے جاؤں نہیں صاحب کا شریعت میں نماز مار پڑی زور کی بنا کو میں نے بلایا عالم کو میں نے کہا یار ایک بات سے میرا تمہارے ساتھ اتحصاد کا جینک میں نے کہا تم درود ابراہیم ہی سمجھتے ہو جو مسلک ہے وہ لکھا ہوا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کیا ہے ایمان سے مجھے کوئی جواب نہیں دیا دور گھر مسجد کے اندر بعد ارے جب اس بات لیں گے کہیں گے صلی اللہ علیہ و سلام کہیں کہیں گے ایمان چلا جائے گا تو بہمانوں یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تو اس بات نہیں ہے تو سوم اکیلا دلوشری پڑھتے جو پڑھتے بھی آئے پھر بےمان نہ جائیں سمجھتے ہیں کہو پاک کا نام لو پھر کہیں گے حضرت ابراہیم سمجھا رہا ہوں بریلوی کو تو کسی نہ سمجھائے گی اپنا ریلوی نہیں ہم سنیا نوسیا میں وہی سنیا تھا آپ کو بتا رہا ہوں سات پاک کا نام لو پھر کیا کہیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کیوں اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کر سکتے پڑتے تو صلی اللہ علیہ السلام ادھر ہی کہو کسی نبی رسول کا اسم پاک لیں گے تو علیہ السلام کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے گا دنیا آپ کے سب کے پیدا ہوئی ہے ہم درود بھی آپ پر باقیوں کے سبکے آپ اسم پاک نہ ہو تو ہم اکیلے نہیں پائیں گے ہے یہی مسئلہ کسی نے بتایا ہے جس کو دیکھو کی مزاج ہو ادر جا رہا ہے تو اللہ نے فرمایا یا او حسب و اللہ حافظ بھی بیٹھا قرآن مجید اے نبی تو اللہ کافی آئے میرا محبوب ماما کل مل مومن اور مومن جی تو کرتے ہیں وہ بھی تمہیں کافی آئے اور مومن نبی کو کافی ہو سکتا ہے نبی مومن کو کافی نہیں آیا کوئی یقین نہ آیا اللہ کے سوا کوئی مددگار وہ مشرق ہے وہ مشرق ہے مددگار ہے نہیں تو قرآن کیا کہتا ہے ارے مکہ شریف والوں کو اللہ نے کیا فرمایا برے ان کو پتہ ہی نہیں یہ تو ہے بخشا بخشایا کیا بتاؤں ٹنڈی منڈی اور رکھ کچا مکان روٹیاں تین جوتے جوتے مار کر ملتے ہیں بھائی سے مل جائے گا کون سی بات کر رہا تھا क्या والوں کو اللہ نے کیا فرمایا مہاجرین قرآن مجید میں مہاجرین مانا ہجت کرنے والے اور مدینہ شریف والوں کو اللہ نے کیا فرمایا انصار قرآن مجید دیکھو مہاجرین ارے का کا مانا پوچھو انصار جمع نہ صرف ہے نہ صرمانا مدد کا ارے نبی شکیر اب کوئی بیٹھا ہو سوال کر سکتا ہے نبی سبھی گنا صف ہے اور شرف کبیرا ہے سلمان السلام مدد مانگ رہے ہیں نہیں مانگ رہے جن سے کا تخت اور وہ کیا کہتا ہے آنا آتی پی کا نہ ان کہتا ہے وہ ولی کہتا ہے میں لا دوں گا اللہ نے بھی بیان فرما دیا میں لا دوں گا اور تخت بھی آ ان شاء اللہ بھی نہیں کہا بے مان کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان نہیں کہا اور سب جھوٹ ہے کوئی روایتی نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کیا کہے نبی تو بولتا بھی اللہ کے حکم اللہ نے میرا محبوب جو ہے بولتا ہی نہیں میں بلاتا ہوں تو بولتا ہوں جہاں نبی خاموش اور اس کے کہتے ہیں پیر میں شریف علی سرکار روز اقداز شریف کا فوٹو بیچ رہے تھے تو میں سنا ہوں ہے کیا چین کر رکھ دیا جامع گوشت شریف والے پڑھاتے تھے کی آدرت یہ کیوں چین کر رکھا آپ نے فرمایا خاص کو عام کرو اس کی قدر نہیں رہتی فرمایا ایک دن ہوگا انہیں دیکھے گا نہیں پھر آپ نے الفاظ میں سادہ دو الفاظ بیان کیے فرمانا منا بھائی مانو او مناف کو تب کی زیارت کی جاتی ہے تبرکات اوقات بیچے نہیں جاتے شادی کو اشارہ اور گڈر کو چاپو اشارہ کافی ہے وہ سمجھنے والے ہیں نام کتبی سرکار کے پاس ہلیہ مبارک تھا آپ کا پورا ہلیا مبارک تھا آپ نالین مبارک کا اولیا کھینچنے لگے توبہ کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیر مبارک اللہ نے کیسے نازک بنایا میں تھوڑا تھوڑا ادھر ہو جاؤں مارے جاؤں <سؤال> بہمانوں کہاں اتنا ٹھبر ایسی نالین ہوتی ہے دیوبند کہتے تھے کہ رسی باندھتے تھے کیا کرتے تھے کیسا جھوٹ بولا بےمانوں نے اور وہ لاکھوں کروڑوں روپے بانٹ کر حضور صلی اللہ جو عرصم اللہ سے دس روپئے آپ کہ ہمارے افراد دین کو سرم دے کے دان اتنا فائدے دینے والا تھا کام کر گئے جلسہ اطلاع سے ثابت نہ ہو, نہ کرنا کتنا ہوگا جھوٹ ہوگا ارے یہ اگر نالائن بارک ہوتی تو کروڑوں گلی وہ گزرے کسی کے پاس نہ ہوتی یہی جو خبروں لکھے ہوئے ہیں چاکر کر شاہی مسجد میں نیچے لکھا ہوا ہے منسوب کیے جاتے ہیں یعنی صحیح یہ بھی نہیں ہے دو نالائن دوبارک ثابت ہے ایک ایک پڑے والی جی مبارک چمڑے والی اور دوسرا خوشا مبارک وہ نال ہے کہ وہ قبر میں <سلام> ایسی بئیمان کہوں میں کہیں اتنا خوش کہیں اتنا کہیں اتنا کہیں جیسے بناتے جاتے ہیں لوگ بےمان خرید کرتے جاتے ہیں دس دس روپے بیس بیس روپے مدینہ مدینہ ایک بندہ کر رہا تھا تین بتا رہا ہوں سبحا <سلام> اللہ آپ نے فرمایا مناسب بہمان کو لے آؤ یہ الفاظ ہیں آپ سے فرمایا اسلام اسلام کیوں نہیں کرتے مدینہ مدینہ کیوں کرتے فرمایا امام حسین سے تمہیں مدینہ زیادہ پیارا کرنے فرمایا چھوڑ کر جا رہے تم مدینے جا رہے ہو پھر آپ نے ایک واقعہ بیان کیا غور سے سننا صحابی سے صحابی نے پوچھا تیرا نام کیا ہے اس نے کہا اسلام جس کی گھوڑی کا غبار ہزار ولی کا آپ نے فرمایا میرا صحابی سکھا رہے ہیں جس کے پیچھے چلو صاحب کا جواب سن لے بہمانوں کا آپ کو پتہ لگے گا بتینا بتی تیرا نام اسلام تیری قوم اسلام تیرے باپ کا نام اسلام تیرا وطن فرمایا بہمان مدینے شریف کا رہنے والا ہے وہ کہتا ہے میرا وطن بھی اسلام ہے سنت نبی ہے اسلام تیرا دیش ہے وہ کہا یار نے کہا وہ خدا کی قسم اسلام ہے سب خود ورنہ آپ یا آپ بھی مناسب مدینہ مدینہ کہیں گے اسلام اسلام نہیں کریں گے اللہ نے اپنے ماں بہت ہی بنایا جو کہتے اللہ نے کٹر سونا یہ بھی بہمان ہے آپ نے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا محبوب حسین ہے تعینات میں ایسا حسین بنایا ہی نہیں لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا میرا محبوب حسین ہے اللہ نے فرمایا سوائے حسنا وہ میرے محبوب کے آداب حسین ہے آدات و دین اسلام ہے اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کا دین حسین ہے تو کہتا ہے تارا حسین ہے پھر ساتی اللہ بالا دیکھو قرآن کے مطابق بولتا ہے ولی طور سے سننا جو سر الولی کہتے ہیں آپ حملی والے ہیں بلغل حسنت جمیسال وہ بھی سونی ہے وہ قرآن کے مطابق بول رہا ہے آپ کے آزاد حسین ہے دین حسین ہے اسلام حسین ہے بے ایمان تار حسین نہ کرے کہنے سے ترست تو ہو جائے گا اسلام پر تیری ماں جائے گی نئے نئے طریقے ہم نے نکال لیے ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ مر جو گئے حاکم ہیں اجاڑ رہے ہیں قوم کو روٹی نہیں ملتی اب دیکھو قصور چار ارب لگایا ادھر ہی لوہا لگ گیا ادھر لوہا پھوٹیاں وہاں سے چار ارب آٹھ ارب لگ گیا اب وہ اخیڑنے پر چار کروڑ لگ گیا پانچ کروڑ وہ اخیڑ کر لوہا کھا گیا، اب سڑک بن رہی ہے قوم بھوک مر رہی ہے نام رکھ اوپر بھی بڑی سڑک ہے درمیان میں بنانے کا کیا ہے صرف کھائے پیے ہم یہ بےمان ظالم ہے ارے عمر بن نبد الزیز کا کچا کبرہ پانچ مرلے میں ساری زمین پیٹول المال میں دے دی غریبوں کو مکان کیوں اسلام میں آئے مکان پہلی ضرورت ہے جن لوگوں کے مکان نہیں ہے تو جو سرکاری زمینیں ہیں ان میں آپ بادشاہ مکان بنا دے بےمان سنا رہا ہوں بےمان تمہیں کہہ رہا ہوں جی جیسے سور پتہ نہیں آئے ہاں کہا میرے تو دماغ پٹتا ہے لدر پینٹ کے پرے شباد نے ہیلی کاپٹر کا اوپر رہا پانچ بیگے میں غریبوں نے مکان بنے تھے جا کر دیکھو بلدھر گرے پڑے بھائی مانو بے طلبا تمہارا ہے اور ریونٹ گئے نا ریونٹ نواز کے معلومات دیکھیں پانچ سو ایکڑ میں ہے بیس منٹ کار چلتی ہے ادھر بھی آنکھیں کھڑ جاتی ہیں ادھر یہ قائد اسلام ارے قائد اسلام وہ تھا جس کی پانچ مرلے میں جگہ وہی کچا کمرہ اور اللہ شباد اللہ کی دیکھو دو کلو میٹر پار کا کوٹھی بن رہی ہے تو آپ اب کرو جی دگنے دگنے ان پر جرمانے کرو ارے مالی جرمانہ اور ٹیکس اتنا حرام آئے یہ سود سے بھی بئی کر بدتر اور غریب جو رکشے والا ہے سو کی بجائے دو جس پر دو سو چلان کر کر کے پھر خون قوم کا المنتصر بین بادشاہ وہ تھا لے آیا شیخ عبد القادر جی کے پاس بہت سی دنیا آپ نے فرمایا اے لوگوں کا خون لے آیا ہے آپ نے پکڑی پیسوں کی ایسے کیا تو خون نوچنے لگ گیا فرمایا اگر مجھے خاندان رسول کا پاس نہ ہوتا تو شیخ عبد القادر جینانی یہ خون تیرے محلات کو ڈبو دیتا یہ بےمان خون لگا رہے ہیں دو ظلم بتاؤں گا اس تالیم کے یہ شریف ہے زرداری سرو آئے سارا پاکستان پیسہ کھائے اس کو دیکھو تو گوکھوں کی طرح علامہ اقبال نے فرمایا امیر دنیا میں امیر نظر نہیں آتا کہیں امیر نہیں ہے فرمایا اگر امیرت کا سوال آ جائے تو امیر سہ بیاتا ہوتا ہے لوٹتا نہیں بھائی مانو امیر ہے کہاں یہ تو سب لوٹنے کھانے والے اب دو تجھے بیان کروں ظلم اس تعلیم کے دو بڑے ظلم غور سے سن لو ایک تو ٹیکس اعلیٰ لشیا چیزوں پر ٹیکس مولوکت سے جتنا جرم جس گاؤں ملک کی حکومت بزدل ہو ارے بہادر وہ تھے غیر ملکوں میں فتوعات کرتے تھے عوام کے آگے نیاز مند کرتے لو سا ڈے سردار بار رام رام سارے دیکھو شیر لٹی مجھے ایک کہنے لگا فوجی کہ مولوی دہشت گرد ہے میں نے کہا وہ اللہ نے فرمایا تو فراؤن نے جو, جو بات کی تھی نا قوم کو بے وقوف بنا دیا تھا میں نے کہا تم نے قوم کو مومن کے ساتھ بول رہا ہے قوم کو تو تم نے بہیمان بنا دیا ہے بے وقوف ہے تمہاری بات کوئی دنیا کا بندہ میں نے کہا دہشت نہیں غور سے سننا ہوئے ہمیں ایسی بات کوئی نہیں بتائے گا حقائق بتا رہا ہوں اور جان کی بازی لگا کر بتا رہا ہوں شاید تم کہو مجھے پتا ہی نہیں کہ ان باتوں کا وزن کیا ہے جو میں کہہ رہا ہوں دس بندے ایک طرف خالی ہاتھ کھڑے ہیں کتنا بے وقوف بےمان قوم ہے مولوی دہشت گرد ہے یہودی جو کہتا ہے مولوی دہشت گرد ہے ارے دس بندے ایک طرف کھڑے ہیں خالی ہاتھ ایک طرف ایک بندہ کلاشن کوپ لے کر کھڑا ہے دہشت کس کی ہوگی مخلص مخلص مخلص بھائی کیوں بھائی؟ بندے تو ادھر دے رہے ارے کلاسن کوپ لے لیں تو دہشت رہے گی میرے تو میں نے کہا اصلہ دہشت ہے دہشت گرد بھی ہے کلاشن کوپ اللہ تو جو میزائل آئٹم قوم کا خون کیوس کر رہے ارے پرے کافر بیٹھے تھے نہیں یہ منافق ہے منافق کافر سے بد ہے کافروں کی فوج بیٹھی ہے یہ ایک سو ایک میل کا اللہ نے برف کا اٹھا کر ان کے اوپر پھینک دیا وہ ختم ہو گا. کافر کافی ہیں یہ ختم ہے سوچتی ہو نوے ہزار فوج ختم ہو گی. تری لاکھ بندہ کشمیر کا اوبھر والے کشمیر والے نہیں بیٹھے کیوں یہ بےمان منافق ہے منافق کافر پھر سے بدتر ہے یہ ظالم ہے منافق ہے ویشی ہیں درندے ہیں کوئی ان کا وہ دس بارہ روپئے غریب موبائل سے غریب کے کھینچ رہا اب دوسرا خسرا آ رہا ہے تاریخ انصاف وہ سے دے دے دے دے دے دے دے دو. ایمان سے سارے کیا سدان کا اتفاق ہے سارے کیا سدان کا کسی کا اختلاف نہیں کہ جو مرد موچھے داڑھی دونوں منائے وہ چٹو ہوتا ہے کسی کا اختلاف نہیں, کا اختلاف نہیں. کا اختلاف نہیں. سے پیر میاسا صاحب کو کہا گیا کہ فلاں بندہ تو بڑا آدمی ہے آپ نے فرمایا اسلام کا دین اسلام کا قانون امیر غریب کے لیے برابر ہے جس جی نے سنا جی کے نام کا جی آپ نے فرمایا اسلام کا قانون پھر آپ نے حدیث پاک پیش کی کہ حضور سر ایک امیر اور رہتا ہی لوگوں نے کہا یار اللہ یہ امیر ہے چوری کر لی کیس کام آپ نے فرمایا اگر میری بیٹی چوری کرے اس کا بھی ہاتھ کاٹا پھر جی یہ آپ کا معلوم معقولہ ہے آپ جوش میں بیٹھے تھے شیخ و جامع صاحب نے مجھے سنایا تھا اس کے بیٹے نے کہ آپ نے فرمایا ہو oh, میاں نہ داڑھی نہ لوچی آپ کا معقول ہے خسرا تو آ کے تاریخ والے ایک پھر دیکھو مسلمانوں کیسے سور ہیں یہ ادھر سرائٹی میں چاہے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ملک کو تباہ کرنے کے لیے سیاست دان بھی سور ہیں اور یہ نام ملک کے دشمن ارے یہ ہمارا پنجاب بڑا صوبہ ہے کیا ہے بڑا صوبہ ہے سارے صوبے الحسری پسند ہیں لیکن اس کے ماتے ہاتھ رہتے ہیں اب یہودی سازش ہے اس کو دو ٹکڑے کرو ایک تو لسانی فساد میں بندے بزرگ نے فرمایا سندھی پنجابی سب بھائی بھائی سن لے میری جان کل مانگو سب ایک, ایک چاہے محاجر چاہے پٹان ایک, ایک تو بےمان ہو گئی لسانی فساد میں فد کرتا ہوں کہ ادھر سرے کی صوبہ بناؤ ادھر پنجابیوں کو نکالیں گے ادھر سرے کی کے اور یہ پنجاب دو ٹکڑے ہو جائے گا مسلمانوں ویسے تو ہم بھوک مر رہے ہیں تو ایمان عملہ تو دگنا ہو جائے گا سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے مند کے لیے بے شاید. بے شاید. ارے دو حصے سے جو ہوگا عملہ سارا لاکھوں دگنا ہو جائے گا ملک پر بوجھ پڑے گا نہیں پڑے گا بے یہ کہاں سے کما کر آئیں گے یا تیرے میرے جان سے نکالیں گے او سور کے بچے سڑکی صوبہ سڑے کی صوبہ اب دیکھو یہاں کے ہم بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے سر ہے کی صبح جیسے وہ سور جیسی عوام سور اسی طرح میں نے کہا جمہوریت لانت ہے نورانی صاحب اور کادمی صاحب والے جلوس نکال کر آ علی پور میں نورانی اٹھا ہوا تھا کہتے ہیں ہمارا نام جو نورانی کادمی لانت میں ہے میں نے کہا نہیں پھر قرآن مجید پڑھوں جو کافر کہتے تھے اکثرا نہ اللہ تعالی نے فرمایا قلیل ہی لم میں نے بادی شکر میرے شکر گزار بندے تھوڑے قرآن کیا پڑھ بھائی پر میں نے کہا وہ شاید پرمار میں نے کہا بھائی نورانی اور کادمی کی حیثیت بتاؤں جمہوریت میں آپ بھی سوچ لینا انہوں نے کہا ہاں میں نے کہا ایک طرف نورانی ووٹ لگائے تو کالمی کتنی ووٹ ہے بھائی بولو دو کیا تین بولو تو صحیح ہے زبانی تین تو نہیں ہوتے ادھر دو کنجریاں لگا دیں جو چالیس چالیس سال چکلے پر بیٹھی ہے برابر تین کنجریاں میں نے کہا تمہارے صاحب گئے شیوا سے جیسا جلوس ہے واپس چلے بوجھ وہ بات تو ٹھیک کرتا ہے بہمان ہو اور نورانی نے قوم کو بےمان کر دیا نورانی کو اہمیت دو ہم پر ہم کہو نورانی کی جوتی تمہارے آنکھیں وہ بئیمانو رسول خدا پر قوم پر جب بھی اہمیت دو گے حضور صلی اللہ علیہ سلام کے قول پر کافر ہو کر مر جاؤ گے جہاں رسول قول کو اہمیت نہیں ہے وہاں نورانی بے گو کے قول کو اہمیت ہے آپ فرماتے حدیث پاک آپ کی مشورہ وہ دے جو امین ہو آپ نے یہ نہیں فرمایا مشورہ دے وہ دے جو مسلمان ہو جرم سمجھ سکتے ہو بات امین کسے کہتے ہیں امین کسان ساری عمرہ بیان کرو تو ہو نہیں سکتی دو لفظوں میں بیان کرتا ہوں جو بندو کے ہاتھ کی نا کھائے خدا کا حق کینا کھائے وہ امین ہوتا ہے بات آئی سمجھ ارے چور امین ہے جو کہتا ہے چور امین ہے ہاتھ کرا کرو کاکو بدماش لٹیرا ٹھگی فرادی یہ امین ہے رسول خدا فرمائے چور کا ووٹ نہیں ہے نورانی کہے چور کا ووٹ ہے بےمان اس نے تو تمہیں بئیمان کر دیا ساری قوم کی تم نورانی کے قول کو سید الانبیاء کے کال پر اہمیت دے ہو ایک بے کے قل وہ بھی آئی میں دیکھا تم بھی آم ہم بےمان ہو گئے نہ ہو گئے مشورہ عام ہوگا تو بندہ عام مشورہ خاص ہوگا تو بندہ خاص آئے گا جب مشورے دینے والے عام ہو تو بندہ ہی تو آم آ سکتا ہے جب کن مشورہ دیں تو پھر تاریخ انصاف بھی آ سکتا ہے نواز فلیف بھی آ سکتا ہے میں نے کہا کہ پنڈی میں نے کہا یار تو شریف ہیں لوگوں کے مکان کرا رہے اپنے مروح میں یہ کمینے نہیں ہوتے تو کیا کرتے لوگوں کو ایسا ہے میاں صاحب قوم پر ٹیکس اللہ اللہ شیعہ مسلمانوں چیزوں پر ٹیکس آئے پتہ پیس تو پڑی ہے پتہ نہیں آئے ہمیں تعلیم جو ہے فراہم نے لگایا تھا امیروں پر ٹیکس آج تک اس کی شکایت ہے ارے شبرات لے تو قدر شبرات ہر کی توبہ ہوتی ہے لیکن جو آ ٹیکس لگ جاتے ہیں حضرت علی لکھتے ہیں اس رات میں ان بہمانوں کی توبہ نہیں ہے یہ ایسے بڑے بئیمان ہے اللہ لشیاہ چیز اوپر سوچا کبھی نہیں ملہ پہ بات پر نظر آتی ہے ادھر نہیں آتی ملہ کا جرم تو نظر آ ہے اس قوم کو ادھر بئیمان نہیں دیکھتے ٹیکس اللہ لشیاہ ارے غور جو فقیر سے کہتے ہیں جس کی آمدنی کام اور خرچہ زیادہ فقیر کسے کہتے ہیں خرچہ زیادہ وہ فقیر ہے اسلام میں حکومت ہر صحب تصرف اس کو دے کیونکہ اس کا خرچہ زیادہ ہے آمدنی کم ہے لیکن یہ ٹیکس اس کو چھوڑتا ہے ارے میرے پاس آیا پنڈی اسٹاف کا محمد سین ہے وہ کہتا ہے جی پانچ ہزار میری تنخواہ ہے تین ہزار کرایہ ہے پچیس سو بے لاکھ یا پچپن سو میں کھاؤں کہاں میں سے ہزار کوئی بھائی مانو ایسا غریب بھی تمہیں ٹیکس ہو. ٹیکس بھی ہزاروں جنسی میں نہیں ہے بہمان ٹیکس پیراسیٹامول پینسٹھ روپیہ پچہتر روپیہ کلو پر ٹیکس ہے جو دو سو دیہی کماتا ہے سورو تمہیں ٹیکس دے پچہتر روپیہ گھی پر یار کچھ سوچو تو صحیح ادھر ظلم کے پہاڑ کیوں نہیں نظر آتے کیوں آمن دے ہوگے? کیوں بچے جو ہم دے رکھے ہیں اس سور فیکٹری میں جہاں سور بن رہے ہیں جی ہاں بیٹے اس میں دے رکھے بے ایمان میلاد بنائی جا رہی ہے کیسی فراد قوم ہے دوسرا بل سوچا کو؟ نہیں. مولوی کا جرم بل پر ہم نہیں جب ہم مر گئے ہیں وہ اکبر آبادی کہتا ہے پاکستان کی قوم کے نام کہ بعد مرنے کے یہ فلسفہ مردود ہے قوم کو دیکھو مردہ بھی ہے موجود ہے پاکستانی قوم کو دیکھو یہ ہے سور مردہ چل پھر بھی رہی ہے کافی بھی رہی ہے پتا کوئی نہیں بل بل مجھے ریسٹ ہاؤس میں افسر لے گیا یقین کرو دس بجے دن کے بلب بھی چل رہے تھے اے سی بھی چل رہے تھے پکھے بھی چل رہے تھے بندہ کوئی نہیں بیٹھا میں نے چوکیدار سے پوچھا ہوئے نا مراد یہ بند کیوں نہیں کرتے اس نے کہا دو دو لاکھ ان سوروں کی تنخواہ ہے اور بل دے رہی ہے غریب ہوا یہ کیوں بند کیوں سولہ روپے یونٹ ہو گیا وہ سور کے بچے تم بل دو مہنگائی کے خلاف نوازنے چلو قوم ساتھ تھی لانتی. ارے جس کی بجلی جا رہی ہے مال لاکھ کا کسی کو کنیکشن نہیں ہے گیس بھی جو جا رہی ہے کنیکشن کسی کے پاس نہیں ہے کروڑوں روپے کا بل بنتا ہے رو پہلے تو دے پھر دیکھ مہنگائی ختم ہوتی ہے نہیں مال،, مال انار واپڈا کالج یہودی پرستی فالج یہ تھا پولیس فوج یہ سب بل تم دے رہے ہو سولہ روپے بن گیا کیوں بن گیا تین روپے والا دو لاکھ روپیہ تنخواہ ہے جج کی لیٹرین میں بھی اے سی لگا رہا ہے اور بل دے رہا ہے جو دو سو دیاری دھوپ پر کما رہا ہے کیوں یار ایسے اندھے کیوں ہو پہ ضمیر ہو گئے بزرگ فرماتے ہیں مومن بھائی اک وقت دو چیزیں برداشت نہیں کرتا معقومیت اور ذلت یہ بیمان کا کام ہے کہ معقوم بھی رہے پھر آ کے بھی کرے حقیق فرائض یہ بہن سکول والے جو ہیں یہ فرائض حق, حقوق کا نعرہ لگائیں گے فرائض اسلام نے حقوق کو فرائض دونوں کی تقسیم کی ہے جس انسان کے حق ہیں اس پر فرض بھی ہیں یہ حقوق کو, یہودی نے کہا ہم حقوق کا نعرہ لگائیں گے بے وقوع مسلمانوں کو سنائیں گے تو یہ بے حقوق کیا جو میں چاہوں مجھے ملے فرائض سے معروم ہو جائیں گے فرائض بھی ہیں <سلام> حقوق اسلام تک تقسیم کرتا ہے بیوی کا حق ہے مرد پر وہ مرد پر فرض ہے بیوی کا حق ہے پھر مرد پر حق ہے بیوی پر وہ مرد کا حق ہے بیوی پر فرض ہے اسی طرح قوم کے فرائض حکومت پر حکومت کے حقوق حکوم. قوم کا حق ہے کہ حق مجھ کو مال جان عزت کا تحفظ دے یہ حکومت پر فرض ہے اور قوم کا حق ہے جید تنقید جائز مشورے جائز مطالبات عوام کا بنیادی حق ہے جو جو یہ بولنے نہیں دیتے سور ہمارا حق ہے کوئی فرائض بھی آئے ہے مالک و جان عزت کا تو سورو ڈاک تم بیٹھے کیوں لوٹنے کے لیے حقوق کا نعرہ فراحض سے بس ہر ایک بندہ اپنے حق بیویوں کے حق پتنیا دیتے ہیں ناچ رہی ہے کلم میں ناچ رہی ہے بک ہو رہی ہے اور پتنی بیوی کو کیا حق دینا چاہتے ہیں سر بدل پھر رہی ہے اور حقوق بیویوں کے ان پر کوئی فرائض نہیں ہے حقوق کو فرحض بجلی بجلی کا بل یہ ہم تم پر یہ دو بڑے ظلم ہیں تعلیم کے دو بڑے ظلم اور ظلم تو بہت ہے میں بیان کروں ہے سارا ظلم رواداری رحم ہے ہی نہیں ایمان سے سارا ظلم ہے پس کے رکھ دیا قوم کو پوری دنیا پھرو خدا کی قسم پاکستان جیسی حکومت عوام کی دشمن پوری دنیا میں نہیں چاہے کافر ہیں مجوسی ہی ہیں یہودی جی. اتنا عوام کا دشمن نہیں ہے جتنا پاکستان کی حکومت عوام کی دشمن ہے اور پوری دنیا پھرو پاکستان جیسی بے غیرت عوام بوزل بھی کہیں نہیں ہے ہم بھی انتہائی بوز دل اور بے غیرت ہیں کوئی ہمارے لیے ہم نے اپنے لیے نہا. جب ہم خود انسان خود نہ خود روئے تو اللہ تعالیٰ ہم کی تقدیر نہیں بدلتا جب تک انسان خود نہ طلب کرے ہے کوئی نہمراد سیاستان کوئی حیات پہنے والا نا امراد یہ تم نے پانچ سو ایکڑ میں محلات بنائے یہ بیچو غریبوں کو دو مکان لوگ غریبوں کے مکان کہہ رہے ہو قرض اتارو ملک سوارو زمین خریدو اور مال اسارو جتنا پیسہ تھا مال میں لگا ہے جج کو خرید کر لیا انہوں نے جج بیٹھا ہے یہ یوسف کو تمہارا پیسہ پیسے سے منگاؤ سپریم کورٹ کے جج کو انہوں نے خرید لیا ہے ہر ایک کے خلاف وہ ان سے نہیں پوچھتا بھائی نواب تیرہ سو پانچ سو ایکل میں مال لاتا ہے یہ کہاں سے بنا ہے تم اب نا رہی نہ وہ ایک بادشاہ نے کہا بندے لے گئی ماں ببو علی فرحمت اللہ علیہ کے پاس یہ حضرت عذاب آنے والا ہے آپ نے فرمایا دیا صحیح کام کر رہی ہے عرض کی عدلیہ صحیح کام سر جاؤ آرام سے سو جاؤ عذاب نہیں آتا یہاں عدلیہ بھی رشوت کا ہے کیا بتائے ایک بات دو باتیں کروں گا یار آپ کا وقت بھی لیا میں بھی بوڑھا بندہ ہوں قسمت سے آیا ہوں اور یہ باتیں جو ہیں نا میں جو کر رہا ہوں ان کا وزن میں جانتا ہوں بے وقوف نہیں سمجھنا کتنا وزنی باتیں ہیں مجھے پتا ہے جان جان لگانی ہے لگا کر یہ میں آپ کو باتیں سنا رہا ہوں اللہ نے فرما یہ کہتے ہیں نا نا مراد بہمان ملا کے علاج سننا تھا بات علاج سننا تھا کسی نے بتایا بےمان نے آپ ہوئی علاج سننا تھا آپ نے تو کرایا ہی نہیں علاج سننا کیسے ہو گئی بےمان ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اک میں کا کیم گیا مہینہ بیٹھا رہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربان جاؤ روز ہی کمانے آیا تھا مریض تو میرے پاس ایک نہیں آتا آپ نے فرمایا حکیم یہاں سے چلا جا یہ لوگ میری سنت پر عمل کرتے ہیں بیمار نہیں ہوتے کہنا تو یہ تھا کہ سنت علاج ہے بہ نے کہہ دیا کہ علاج سنت جس طرح کوئی کہے ہماری قوم بھی پیچھے ہے نہ سوچنا ہے بتانے والا کوئی آئے ملہ خود دین سے مارے گئے وہ قوم کو کیا بتائے وہ تو ہے پیٹ کے پیچھے دند کے پیچھے پڑا ہوا ہے پیٹ پلے چاہے قوم کو کچھ ملے نہ ملے mm, پولیو کے کترے ہمارے uh, پاس کاغذ رکھے ہیں کیڈے ڈاکٹر سارے انگریزوں نے اس نے انٹرنیٹ میں دیا آپ نمبر میں انہوں نے بہت بڑی بھائی عورت میں اووری ہوتا ہے جو تو مادا تولی دی اور مرد میں ٹسٹ اسی طرح انہوں نے کہا یہ پولیو کے کترے جو ہیں اس کو ختم کرتے ہیں یا تو بندہ بچہ بنے گا نہیں بنے گا تو پھر بڑا ہو کر خس ہوگا یہ پولیو کا قطرے کینسر اور ایک ہمارے پاس رکھا ہے آپ نمبر لے کر نکال کرتے ہیں اس نے کہا مسلمانوں کی قوم جیسے بے دنیا میں ہائے نہیں کہ عراق کا تو پانچ لاکھ بچہ مار دیا امریکہ نے اور ادھر بولو پھر اس نے کہا یہ محکمہ عالمی ادارہ محکمہ سیت کی گنتی کے مطابق پوری دنیا میں چھ سو پولو کے مریض ہیں کیڈے ڈاکٹر جو عالمی دارا مسیحت میں رہا ہے چھ سو مریض ہیں اس کے لیے امریکہ کو بڑا جوش ہے اور ایڈ کینسر شو دل کے دورے یہ ادھر میں مائن دوائیاں مہنگے کیے جا رہا, رہا ہے جہاں لاکھوں بندے موت چھ سو ارے تم یہاں بتاؤ پولو کا کوئی ہے بیمار تو میں بتاؤ ڈید، ڈید. یہ عام مرض ہے نہیں اور بھائی مانو مرض سے پہلے علاج کرنا اسلام میں حرام ہے ہر بندے میں پولو کا اتنا بے وقوف بےمان ہو گئی کہ ہر میں پولو کے جراثیم ہے اس نے کہا سوڈان میں فیکٹری قائم کی تھی عراق کے پانچ لاکھ بچہ عراق کا مار دیا دوائی بند کر کے ادھر بچوں کو کترے پلائے جا رہے ہیں سوڈان میں اس نے کہا فیکٹری قائم کی تھی عراق کے بچوں کے لیے امریکہ نے بمب مار کر تباہ کر دیا پھر انٹرنیٹ میں ہم نے دیکھا ایک میرا مرید ہے وہ انٹرنیٹ میں لے آیا تو بندر کھڑے ہیں چیڑ رہے ہیں بندرو اتنے نے کہا بندرو کے خوشرو میں ہوتا ہے کینسر اور پھیپڑوں میں وائرس ہوتی ہے یہ دونوں نکال کر ڈسپرین بھی دکھائی دوا جو بی آر کمپنی بنا رہی ہے اس کا ڈاکٹر بول رہا تھا ان میں میں انہوں نے دکھایا تھا کینسر اور وائرس ہے باقی دوائیاں جو بی آر کمپنی مائنس آپ کا یور بولوین یہ شیطانی فتنے اور یہودیوں کے فتنے سے تیری پناہ سے بچ سکتے ہیں ورنہ ہم بچی نہیں سکتے اللہ کو پناہ مانگیا قبول بچوں کو لانا سے تم پر بڑوں کو بمات ہے بچوں کو کتح بے مانو یہ اللہ نے فرمایا ان تم سچ کم حسن تم تمہاری اچھائی جو ہے وہ کافروں کا دکھ ہے وہ تو صرف آتے یفرا ہو تمہیں بیماریاں پہنچے تو کافر خوشیاں مناتے ہیں قرآن <سرح> <سرح> کی اقانیت میں نے آنکھوں سے دیکھی وہ انٹرنیٹ میرا مریض دے آیا تو ادھر وہ بندروں کو چیر رہے ہیں پولو کے قطرے بند رہے ہیں سب کچھ دکھایا پھر وہ بیئر کمپنی کا ڈاکٹر کہتا ہے بڑا میں بندر لایا مجھے پتا نہیں تھا کہ مسلمانوں کے لیے آج سال میں میں کینسر لایا میں ایمان سے کہہ رہا ہوں قرآن کی اقانیت تو عورتیں مرد کھڑے ہیں انگریز وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے مسلمانوں میں کینسر آپ والے ہیں وہ کہتے ہاں تو ایسے ٹا ٹھا ناچ خوشیاں آؤ تو میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں انٹرنیٹ میں خوشیاں من رہے ہیں اور اللہ نے فرمایا تمہاری بیماریاں ان کی خوشیاں اللہ کلو بیا کہا سچا ہے مر جگی مر جو مر اچھے لاکھوں سال دشمن کنو دھ ملے بزرگ آندے اور یہودی جہاں سارا بیا دشمن پی کے نہالیٰ یہود نے سارا دیہات سنایا ہی نہیں کہ ان کو بعض کتاب کا حصہ بنے دو بات ساری کو بہمانوں کیوں منے دے مجھے اسلام آباد کا ڈاکٹر کہتا ہے کہ یوروپ میں میٹنگ ہوئی ہے انہوں نے کہا مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے ہمارے پاس پولو کے قطرے اور حفاظتی ٹیکوں سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے ایک بات مجھے دوسری کہتا ہے میں تمہیں بتاؤں میں اسلام آباد کا ڈاکٹر ہوں اگر کوئی نہ پلائے تو انہیں ڈرائے دھمکائے پر کوئی کچھ نہیں کر سکتا کوئی قانون نہیں ہے ویسے یا کریں بھی کہ ہم بچوں کو ماریں اپنوں کو yes. یہ مرد پولیو کی اس نے پولیو کے نام پر نام را تمام قوم کو برباد کر کے رکھ دیا اور قوم بھی موسلا اندھا موسلا خدا کی کم بدر فرماتے ہیں جس کو دشمن دوست کا پتہ نہیں دینی اور دنیاوی وہ دنیا میں برباد ہو کرتا ہے ہمیں دشمن دوست کا پتہ نہیں ہے میرا حق تھا پتہ عالم ہوتا ہے حکومت بالقول اصلاح وہ یہ کہہ سکتا ہے نماز فرض ہے پڑھا نہیں سکتا میرا صرف فرض تھا جو میں نے ادا کیا آپ کو پہنچایا پھر سکول والوں کی بے وقوفی بتاؤں سمندر میں ملاؤ وہ بھی دیوانے پاگل بیمان ہو جائے مسلمانوں آخری بات ہے لکب کیا ہوتا ہے اور نام کیا ہوتا ہے جب عموم میں اشتراک نہ اتنا خصوص میں ہوتا ہے ساری دنیا محمد سین رکھے گی جب ساری دنیا کا نام ایک نہیں ہو سکتا وہ بے مانو لکب کیسے ایک ہو سکتا ہے ساری دنیا کا نام ایک نہیں ہو سکتا تو لقب خاص کیسے ہو بہمانو تو ہو سکتا ہے بےمان جو کر دیا سر سار, سار کنہر سار مجوسی سار یہ سر بئیمانو سر کا مانا جناب علی کرو گے کافر رو جاؤ گے نیکالے بھی سر کا وہ بھی سر کہتے ہیں جس کو کہہ دو بے دین کو جائے دو کنر کو کہہ دو جس کو سار کہہ دو یہ انگریزی لقب ہے سر مانا جناب علی کافر کو اللہ نے کالا نام بالو مدد کتے سور سے بد فرمایا ہے کافر کی تعظیم کرنے والا کافر ہے ہمارا فائدہ تو کافر کو جناب علی کہو گے پھر کیسے جناب والے ہوگے کالے سر کہ جناب علی کنیا کو جناب علی موجود تھی یہ بے دین جس کو کنج کا دو سر یہ نہ اس سے بچوں ہمارے لکابا حضرت صاحب میاں صاحب خان صاحب مولانا سردار صاحب صوفی صاحب رانا صاحب چودھری صاحب ارے سب کو چودھری صاحب نہیں کہہ سکتے ایک نبی کا لقب کیا بتاؤں گا اس بیوقوف قوم کو کہ لکب کیا ہوتا ہے اور نام کیا ہوتا ہے کافر محمد صحیح رکھے گا ہم رام سے درجہ بھکے اس کا ہمارا نام ایک نہیں بہ مانو لقب کیسے ہوگی میں سر مانا کرتا ہوں تو یقین کرو میں کال سار تھا نہیں ہمارے اپنے لقب پھر آپ کی اور ہماری نانی دادیاں مستورات لکھی جاتی تھی مائیں خواتین تقریب کرتے تو خواتین و حضرات وہ خاتون جنت سے تعلق تھا <تصفيق> اب اسور بنایا لیڈیز لانت لیڈیز جس کو دیکھو لیڈیز سکھنی لیڈیز یہودن لیڈیز کنجری امتیاز ختم کر دیا ہم خوش ہیں انگریز نے بڑا لقب دیا لیڈیز ہم لیڈیز کہتے ہیں جس کا سو کا سب ہو مسلمانوں اپنے لقم اپنی تہذیب مت دنیا میں اسلام جیسی تہذیب ہے نہیں اونچی اور دنیا میں بدتمیز جیسی تحریر یہودی ابو ہمارا اسلام میں آئے بلا بتاتا ہے سو پہلے نہیں لگیں گے ہمارے اسلام میں آئے کہ چادر پیچھے آ جائے نماز پڑھتے پڑھتے پتھر نہیں ہٹا اس کو فیضن فوراً لیکن پچھلے بندے کو جب فوٹو نظر آئے گا نماز ٹوٹ جائے گی اچھا چادر پیچھے آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے تو بینٹ پتلو چھوٹے چھولے والے ڈھوئی اوپر نکلی ہوئی ہوتی ہے اس نماز نہیں ٹوٹتی یہ بہیمان اپنی ان کی نماز نہیں آئی لوگوں کی نماز بھی چٹ کرتے ہیں کہ اگو ٹیڈی ماں لیڈی اولاد سو بچی ساری ٹیم کے گھر جاتے ہو کہ ہاں میں کہ بیٹھی تو لیڈی مزدور جا خاتون ہوتی تمہیں جوتے لگاتی دنگے ہو کر نام اراد دس کو دیکھو نوجوانوں کو آنکھیں بند کرنی پڑتی فخر سے بات رہے ہیں کیسے ہم کیسا اسلام عقل ایمان عقل ہم کدھر چلے گئے ہم اسلامی مانتا رہا ہی میں گھر گئے کرو نا گھر دروازے پر رک گئے کرو میں سنا تھا جو صدی کیسی فتن ہے اور برائی کو لیکی سمجھے اور تبھی ملا د لانتی ہو ابونی فرحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس عورت کی آواز بہر جاتی ہے وہ قوم برباد ہو کر مر جائے اللہ تعالیٰ اس قوم کی دعا نہیں سن دو ملا دو تم نے کیسے نا مراد انہوں نے رواج نکالے چہ لے سورج تو اللہ تعالی کھار گئے کرو باللہ بسم اللہ درو شریف کلمہ شریف پڑھ کے گائے کرو ایک بندہ تھا بیویوں سے لڑتی تھی جگڑے فتو شیطان کے نو بیٹے گھر میں رہتا ہے جس کا کام ہی یہی ہے تکلیف دیتا ہے لڑاتا ہے جگڑے تو پیر کے پاس گیا بیوی مجھ سے لڑتی ہے ہر وقت ہمارے گھر فساد رہتا ہے آپ نے یہی وظیفہ بتایا کچھ دن کرتا رہا کبھی بھول گیا ایک دن گیا بیوی اٹھ کر کدموں گر پڑی اس کی بڑی خدمت کی کھایا پلایا وہ گیا پیر کے پاس آپ نے شیطان نکل گیا آپ سبحان اللہ رات کے سوئے کرو یار غلال میں اپنے آپ کو اپنا مال گھر والوں گیری امان میں دیتا ہوں بہر جاؤ تو اسی طرح اپنے آپ کو سواری پر چڑھو حادثات کی ہے وقت نہیں میں بتاتا کہ کیسی آپ صحیح یہ کی کتنا شکایت ہے یار بلالمین میں آپ کو سواری سائیکل موٹر پیسے سب شہم تیریا مانگ اُز بسم اللہ شریف کلمہ شریف پار کر چڑھا یہ دو باتیں میری یاد رکھ اللہ تعالیٰ اسلام پر رکھے تو آخر اللہ غلطی ہاں میں حاضر ہوں کوئی سوال میری بات غلط نکلی سکتی ہے کوئی غلط بات ہو سوال بندہ کر سکتی چل